ناچ نے ستائیس میں اس سے مجمول فتوا سے ابن تیمیہ کی وہ خباصت اور شرارت بیان کی یا میال ہے مسلح تسلیم کی قبول کی معرفت اور پہچان میں کوئی شریف اگا نہیں ہے اور ان کا تحفظ دین سے نہیں ہے اس سے سےیستر قباست اور شرارت پر میں مبتل ہوا ہوں جوز نمبر سترہ مجموع فتحبہ اس میں سیدنا خلیل اللہ علیہ السلاط والتسلیم اور کچھ دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقدس مزارات کا ذکر کر کے کہتا ہے پہاڑ ہل بکاؤ و ام السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ اولون ولا یزورا ولا یون منہا برا كھن مَحَلُّ محل ایسا ہے کہ یہ مزارات ہمبیال مسلام کے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 اگلی بات اس سے بدتر ہے کہتا ہے وہ لہٰذا تل جی ہے شیا اسی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دربار ہو گیا یا اس طرح کے اور دربار امسال و ہاں میں یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف جو ہے وہ بھی شامل کر رہا ہے کہتا ہے ان تمام مقامات میں بہت سارے شیطان رہتے ہیں یہ شیطانوں کا مرکز جگہ ہے وہ لہٰذا تو جی حد شیاتین و, و بہت سارے شیطان ادھر رہتے ہیں وہ قدر آہم غیر واحد اعلیٰ صورت ان سے بہت سے لوگوں نے انسانوں کی شکل میں ان کو دیکھا وا لم رجال اور اور وہ دیکھنے والے ان کو غیبی مرد غیب رجال الغیب شمار کرتے ہیں یعنی وہ افضال اولیاء جو چھپے رہتے ہیں مخفی رہتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اور جب رنون رجالم ملت ان شاعبین سارے سمجھتے یہ ہے کہ یہ سارے اللہ کے ولی لوگ ہیں جو آنکھوں سے چھپے رہتے ہیں اگر یہ بات نہیں ہے وہ شیطان ہیں سارے اور وہ جنات ہیں اور اس وجہ سے وہ وہاں نبیوں کی قبروں پر رہتے ہیں یہ سارے شیطان جو ہیں نبیوں کے قبروں پر رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس مدیش نے امبیال السلام کے مزارات کو ایک تو محلے شرک کہا اور دوسرا شیطانوں کا مرکز کہا اس کی ایسے اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ اتنا سیدھا دلیر بڑا شیطان، تداب جری بے باغ بدماش جو صحیح ہے میں آدیش جن کی صحت میں کلام ہو سکتی ہے حسن میں نہیں ہو سکتی یا صحیح ہے اور تمام راوی سیتا ہے کو موضوع اور من گڑت کہتا ہے سرا سمجھ سم کیا صحیح حدیثوں کو جھوٹا کر جس طرح کے یہی حوالہ سفا نمبر دو سو بارہ جو ستارہ اس سے پچھلا سفا دو سو پر وہ حدیث جو سونال نسائی مجھ تباہ میں ہے جو شہادہ میں شامل ہے نسائی شریف ہے اس کی وہ حدیث مبارک جو معراج شریف سے متعلق ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نمازیں پڑھنے کا ذکر ہے راستے میں کہ آپ نے پورے سینا میں نماز پڑھی یا آپ نے میراج گوا کے میں مجھ سے سنی ہوگی پھر تبریل امین نے عمل کی نماز پڑھیں اتر کر آپ نے نماز پڑھی بیت الحمد کے اندر جہاں حضرت علیہ السلام پیدا ہوئے پہلے ان دو مقامات سے پہلے آپ نے نماز پڑھی مدینہ شریف طیبہ میں اور جہاں پر فرمایا گیا کہ حرود صاحب کا یہ مقام ہجرت ہے اس, یہ حدیث میں نسائی میں ہے اور عبدالرزاق محبی میں کہوں گا بال مدل خبیش یہ وہاں بھی ہے عرب کا اسی بات کا یہ نیچے تخریج میں لکھ رہا ہے وہاں وہ اسناد صحت اس حدیث کی سند ظاہر بالکل صحیح ہے کیوں کہ آمر بن حشام سے کہا ہے مخلت بن حسین سے کہا ہے مسلم کے راویوں میں سے ہے سعید بن عبد العزیز کہا ہے مسلم کے راویوں میں سے ہے لیکن اتنا لکھا اختلاب آخرا تک آخر میں آخری عمر شریف کے لمحات دنوں میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا تو صرف اتنا سی بات ہے اور اس طرح کے رابی آپ کو بخاری میں ملیں گے مسلم ہے اور یہ مسلم میں ہے مسلم گرواس میں سے ہے. یہ حدیث صحیح ہے صرف حافظ اپنے کتھیل میں اتنا فرمایا کہ اس میں خرابت اور نکھارت ہے تو خرابت اور نکھارت یہ صحیح حدیث کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں جس طرح کہ امام تحابی احمد اللہ نے شاہ مشکل اور آثار شریف میں وہ حدیثت شاہد اللہ السلام والی بخاری شریف میں ہے اس کے متعلق فرمایا حدیث منکر ہے حالانکہ بخاری میں ہے انہوں نے فرمایا منکر ہے یعنی نکالا تھا اس نے تو نکھالا جو ہے وہ صحیح حدیث کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے آج تک کسی کو یہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ حدیث غریب یا منکر ہو بہت رواج صحیح اور اس کو جھوٹا کہہ دے من گھڑک کہہ دے یہ ایسا خبیص سیدھا دلیر آدمی ہے اتنا بدماش یا بدماشی دکھاتا دین میں یہ دو سو صفحے پر اسی جنگ کے کہہ رہا ہے ولبی علوی ہے بادی حریف للی نبی رسلی اللہ حاضری طاحبہ فصل لے بنا فصل کا فصل وہ موضوع لمسی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اللہ علیہ وسلم ساتھا ساتھا ساتھا. کہتا ہے یہ جو روایت کرتا ہے جو, اب جو ابھی میں نے سنائی ہے کہتا ہے یہ سراسر جھوٹ اور پان بڑھتا ہے کیسے عجیب بات ہے کو تیل یہ تیل بدماشی چلتی ہے تیل میں کیا یہ کیسے عجیب بدماشی ہے کہ جب نامی سارے سکھا ہیں اور مسلم کے روات ہے کوئی بخاری کیا ہے کوئی مسلم کیا ہے تو حدیث من گھڑپ کیسی ہوتی جی بدماش کمی بات نہیں سمجھے لیکن اصل وہی بات ہے کہ جو امام سرخانی نے شرح مواہد ال دنیا میں فرمایا ہے کہ اس قبیص نے ایک برا مذہب ایجاد کر لیا اب جو کچھ اس کے موافق نظر آتا ہے اس کو مانتا ہے جو مخالف نظر آتا ہے چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو اس کو پھینک دیتا ہے یہ درخان شریف میں جاؤ یہ جلد درخان کو اسرانے لوکل وہ تو درکانی شریف کے تیرہ نمبر پر یہ گیا ہوگا میں بارہ سوال دکھاؤں میرے پاس نیا چھاپہ داروں کو انڈیا کا یو تیرہ ہے اور سپا نمبر دو سو چودہ ہے اس پر لکھتے ہیں وڈا یعنی یہ بلتا ہے لمب دادہ لہو مذہب جب اس قبیش نے اپنا برا مذہب بنا لیا بداتی بداتی جات کر وہ ہوا آدم و تازی میں قبور وہ ہے اس کا مذہب کہ قبروں کی تازی بالکل حرام ہے ان کو اگر جاتے ہو زیارت کے لیے تو صرف اے اعتبار عبرت کرنے کے لیے اور ان پر ہم کرنے کے لیے بشر تھے تو اس کی طرف سفر نہ کیا جائے تو سارا کل ما خالف تھا مکتا تھا بے فاس دے حق کس پائے لا یبالی بے مایت فا سارا من کالفیر <سؤال> مو اکبل میں نقلی فرماتے ہیں جب یہ بد مت اپنا ایک برا مذہب بڑھا لیا اب جو کچھ اس کے برا مذہب کے خلاف اس کی پاسل عقل کے مطابق آتا ہے پھر یہ جیسے وہ مست ہوتا ہے نا حملہ آور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کیا کہہ رہا ہوں جب کوئی اس کو شبہ نہیں نظر آتا تو پھر یہ آخری دعویٰ اس کا یہی ہوتا ہے کبھی اس کا کہ یہ جھوٹ ہے اب آخری دعویٰ کیا ہوتا ہے اب بتاؤ بدماشی تیری کیسی چلے گی غیرت غیرت تیری کیسی بدماشی چلے گی نشاری شریف کی حدیث ہے سارے راوی سکھا ہیں عبد الرزاق مادی لکھ رہا ہے اور یہ کتا کیا لکھ رہا ہے کن گنجوں اس، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اور سناتا ہوں کہ امام شمس الدین گاہبی جیسا بندہ جو انتہائی اس کا موتقد تھا وہ آخر کتنا فتل اس خبیب سے ہوا کہ اس امام زہابی رحم اللہ نے اس کے مرنے سے پہلے اس کو جو خط لکھا تھا وہ خط سننے کے قابل ہے رحم اللہ امام زہابی رحم اللہ کی تاریخ الاسلام اور بعض دیگر کتب ان کو پڑھنے سے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 ایسے فطروں کو اس ممبا شرور والفتن نے کھولا نہیں تھا اقتدام اس کا لقب میں نے ڈالا ہے اس نے تہمیت کا ممب شرور والفتن کیا اس کا لقب ہے بس یہ بالکل اس کا آخری اور حتمی لقب ہے شیخ الاسلام کی جگہ یہ چلے گا کیا چلے گا اس, خط... اس کا علم پہلے علم اس کا مسلم تھا کتابیں اس کو ہفت کی علماء نے ابتدان اس کے علم کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کی اچھے تذکرے کیے پھر ایک وقت آیا اس نے اپنی ایک بدا چھوڑ دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا مسئلہ ایسے ہے نا اچھا جانا جیسے کہ تاریخ کے جب تاریخ کھانے سمجھ لیے تو یہ جی نے جب وکا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریف کے متعلق اور زیارت کے خلاف اس نے نکالی علماء نے اس کا طاقت کیا پھر یہ تقریباً آہستہ اپنی خباس سے اور شراب سے چھوڑتا تھا پھر یہاں تک پہنچا کہ جب علماء نے اس کا پورا گھیراؤ کر لیا اور جیلوں میں پھینکا گیا اس کو اور جناب بڑے بڑے ہمارے سنی علماء کو نے اس کی کی بعد میں تدریج کی بعد میں جس طرح تو صورت حال یہ آ گئی کہ بھئی یہ اپنوں کے اندر بیٹھ کر قباست میں ظاہر کرتا تھا اور دوسروں دوسرے حضرات کے سامنے چھپا جاتا تھا تکیا جیسے شیعہ کرتے ہیں نا تکیے سے کام لینا شروع کر دیا اس نے تو جب اس کے عقائد اور نظریات جو ہیں اور اس کی وہ خدیث فکر جو ہے وہ تدریجن تدریجن مرحلہ وال منوریام پر آئی ہے تو اولا اس کے وہ سب کا حال کو دیکھ کر دھوکہ کھاتے رہے جنہوں نے کھایا سمجھ آئی کہ نہیں ہے ہتھا کے اس کی پوری خباستیں جو ہیں وہ سفیق الدین بخاری جو ہے الحمد اللہ ان تک بھی نہ پہنچ سکیں اس وجہ سے انہوں نے القول الجلی اس کے حق میں لکھ دی اس کی مکمل قباثیں جو ہیں وہ ظاہر ہونے کے بعد کوئی بھی اس کو شیخ الاسلام تو شیخ الاسلام سن بھی نہیں کہہ سکتا اس کو لال مدر یا سنٹیک کہنے کے سوا دل کو سکون دے جاتا بالکل اطمینان نہیں ہوتا جب تک اس کو زندگی کیا کم از کم بال مدلے بات کو سمجھنا میرے بارے یہ سر کبھی شخص نے علماء کو عجیب شکو پنج اور حیرانی میں رکھا ہے حتار کے ایمام شمسدین زہ بھی فرماتے ہیں مدت ہو گئی میں تولنے میں لگا ہوا ہوں توڑ رہا ہوں کہ اس کو کیا کہوں زیادہ لوگ علم میں لکھ رہے ہیں مدت سے توڑ رہا ہوں پریشان ہوں کیا کہوں کچھ مجھے یہ اس کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حامی ہے اور اس کے موافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ تنقید میں کیا کروں پریشان ہوں کچھ تول نہیں سک لیکن جا کر میرے خیال میں انہوں نے اگر تولا ہے اس خط کے دوران تولا ہے جو اس کو خط انہوں نے بھیجا تھا بات ہے امام فتی ہسری رضی اللہ تعالیٰ نے دفع اور شعبہ احمد شباہ کتاب میں تصریف کیا اس بات کی کہ یہ تکیا کر جاتا تھا علماء سنی حضرات جو ہوتے تھے ان کے سامنے بات کرتا تھا بک کر جاتا تھا معلار کر جاتا تھا اور جب تو اس کے اس کے قبیض پتاوے جو ہیں وہ پکڑے جاتے تھے پھر صبح ویکار کر جاتا تھا یہ اس کی روش تھی اور اس کا منہج تھا اس کا طریقہ تھا نیت بات کو سمجھنا نہ اب وہ خط میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس خط کی تصدیق یوں ہوتی ہے کہ امام عبد الرحمان صحاوی نبی اللہ تعالیٰ ہو جو امام ابن حجر اسلانی کے شاگرد ہیں اپنی کتاب ال اعلان لمن گمبت تاریخ پہلے میں اس کا نام بولا تھا ا توبیر نہیں ہے کتاب کا نام ہے النان بن لمن گمبند تاریخ سمجھ آئی کہ نہیں اس کے صفحہ نمبر ایک پر ایک پر آپ فرماتے ہیں دفاع کرتے ہوئے بات کو سمجھنا امام زافی کا امام زافی کیا مطلب امام زاہبی پر الزام دیے گئے کہ تاریخ میں ڈنڈی مار جاتے ہیں خصوصاً ابن تعمیر کے متعلق تو امام عبد الرحمان صحاوی رحم اللہ دفاع کرتے ہوئے بچت کرتے ہوئے حافظ زاحبی کی کہ یہ الزام کے ابن تعمیہ کے حق میں ہے یہ آپ فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے بقد لے تو لہ عقیدہ تنگ ایک بزرگ عقیدہ میں نے ان کا دیکھا ہے یا ہاں عقیدہ دیکھا اس دماغی کا برشال تنگ کا تا بہال لب یا دف نسبت ہی مزید تعصب ہی مفیدت مفید فرماتے ہیں میں نے ایک خط دیکھا ہے امام ذہبی کا جو انہوں نے ابن تعمیہ کے نام لکھا وہ خط امام ذہبی کو ابن تعمیر کا متاثر قرار دینا کہ یہ اس کے ہاتھ میں ابن پینیا کے حق میں تعصب رکھتا ہے یعنی کیا مطلب کہ شدید وہ ہے فرماتے ہیں شی نسبت کرنا ظاہوی کی طرح شدید تعصب کی ابن پانی کے حق میں وہ خط وہ خط دفاع کرتا ہے وہ کیونکہ رسالت کا تباہ لبن تعمیہ بات تو سمجھنا ابن تعمیہ کی طرف لکھا وہ تھا آگے اگر سے ساگال العلم آ گئی ہے نا عبارت تو وہ ساغل العلم ابن تعمیر کے تھوڑی لکھی تھی وہ تو ایک کتاب ہے آپ کی رسالہ اور ابھی میں سناتا ہوں وہ الگ ہے بات ہو رہی ہے رسالت کا تباہ لبن تعمیہ آپ نے یہ خط ہی خالص ابن تعمیہ کے لیے لکھا تھا امام عبد الرحمان فرماتے ہیں اس خط پڑھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ امام زا اس کے حق میں متاثر نہیں ہے اسے اعتبار نہیں رکھتے اگر رکھتے تو ایسا خط کیوں لکھتے اللہ اللہ اللہ سمجھ اللہ یہ سفر نمبر ایک سو چھتیس علیہ اعلان بن سے میں نے سنایا ہے اور علامہ شیخ زاہد کو سری رحمۃ اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ ان کی مذرت فرما لو ان پر رحمت فرما لے عالیہ سلتھ کے عقائد کا بہت بڑا دفاع کرنے والا شخص گزرا ہے عرب کے اندر مشر کے اندر اگرچہ اصل میں ترکی ہیں لیکن پھر ہجرت کرتی اگر عرب میں آ گئے تھے تو شیخ زاہد کو جو بندی حضرات جو ہے وہ حبیص وہ عجیب منافقانہ طریقے سے ان کے قریب ہو گئے اور ان کو اپنا بتایا نہیں ہے کہ ہم ابن تعمیہ اور وہاں بھی ڈولا ہے تو اس وجہ سے انہوں, انہوں نے ان سے اور ان کبھی سنو سے کچھ نہ کچھ سبق سندے حاصل کیے ہیں سندے حاصل کیے ہیں تو یہ وہاں لا علمی کی بنا پر ہے اگر ان کو پتا چل جاتا تو جو ابن تعمیہ کے متعلق اتنا سختی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں سمجھ آ شاہ جاہدلی رحم اللہ نے شاہ جاہد کو سلی اللہ نے ہاں جی یہ شاپا اور گوفے کا لہو نے یہ رسالہ اور چھاپی جو ہے اس میں تینیا کے نام سے کے آخر میں چھاپا ہے النسیحت الحبیہ کے نام سے کس کے نام سے النصیحت الحبیہ اور جو ان کا علم کلام میں مجموعہ چھپا ہوا ہے اس مجموعہ کے اندر بھی بفا کر اس کے اندر نے یہ خط جو ہے اس کا مطن پیش کیا ہے اس خط کا میں متن آپ کو خلاصہ تر پیش کرتا ہوں ہاں جی انہوں نے سنت کے ساتھ لکھا کہ حافظ ہلائی جو ہے ہاں جی خلیل ہلائی رحمہ اللہ ہاں جی انہوں نے حافظ انہوں نے وہ خط نقل کیا آیا ہے پھر ان سے اسی طرح شرد کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ شرد موجود ہے وہ خط آپ کو میں سناتا ہوں اس سے برطانیہ کی صحیح حقیقت کھول کر سامنے آ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ حافظ زابی اس باب میں منصف رہے ہیں کس طرح کہ جیسے جیسے حالات اس کے بلتے گئے حقائق کھلتے گئے آپ اپنا فیصلہ تبدیل کرتے گئے حتیٰ کے آخر میں یہ فیصلہ جا کر پیش کر دیا آپ فرماتے ہیں اس بات کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ ذلتی یا رب الحمد عقیل وقفیہ ایمانز نہ ہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے میں اپنے دلت پر اس کی تعریفیں کرتا ہوں کہ میں اس وقت کتنا دلت میں ہوں کہ حالات اتنا تنگ ہیں خصوصاً یعنی دین کے مطابق ان کی سمجھ کے مطابق میں میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما میری لدوشوں کو معاف فرما میرے ایمان کو محفوظ فرما اور ہر افسوس اپنے غم پر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 یہ سب تاریخیں ہیں اس کے لیے ابن درمیت کے لیے کو خط کریں وہاں شو کا ہے لائف جو آئی عالم ہر شوق ان بھائیوں کی طرف جو مومن ہیں جو رونے پر میری امداد کرتے ہیں واہ رونا فصل فصل کانوں بسوا بھی کنوزل خیر فرمایا اور بہت کم ہے مجھے ایسے لوگوں پر ایسے لوگوں کے نہ رہنے پر جو علم کے چراغ تھے تکوے کے چراغ تھے خیرات کے سدانے ہوتے تھے یہ سمجھ میں نہیں ان کی سمجھ کے مطابق نا جتنا نظر باریک ہوتی ہے اتنا نگر باریک نظر آ ہے ورنہ تو بال منشا کا وجود ہے کہ دے حلال ہلا لیں آخر منصوبہ یا در ہمیں ہلا لیں آہ منصوب وجود دل حلال ہلا لیں اور آہ <آآ> حلال <تصفح> ہم کے وجود پر اور ایسے بھائی پر جرم رسی جس کے ساتھ بیٹھنے سے دل کو سکون حاصل آ ہم آپ فراد کر رہے ہیں کہ ایک تو حلال کا پیسہ نہیں ملتا اس دور میں حلال کا پیسہ نہیں ملتا پھر ہمیں حلال پر افسوس ہے وہ رہا نہیں دوسرا فرمایا ایسا کوئی بھائی نہیں رہا کہ جو اس کی بات سے دل کو سکون پہنچے آگے فرماتے ہیں تم بال منشا والا سے انتہائی پرشن لیا بندے کے لیے جو اپنے ایبوں میں مصروف رہے اور لوگوں کے ایبوں سے سرفر بند منشا والا ہوا ہو بندا سے آ اور ہلاکت اور بربادی ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کے عیبوں میں مصروف رہتا ہے اور اپنے اپنے ایبوں کی طرف نظر نہیں کرتا بات نہیں سمجھ آپ فرماتے ہیں علا تلا اب اب کتاب کرنا شروع کر دیا ابن تین کو فرماتے ہیں علا کم تر تلا آئے حقیقہ وہ تنسل جد حقیقی بتا تو کب تک اپنے بھائی مسلمانوں کی آنکھ کا تنکا دیکھتا رہے گا اور اپنی آنکھ کا شتیر میں یاد کرے گا سبحان اللہ کیا کمال کرتا ہوں کہاں تک کب تک اپنے بھائیوں کی آنکھ کا تنکا دیکھتا رہے گا اور اپنی آنکھ کا شایر تجھے نظر میں یاد آئے گا کب تک یہ چلے گا کم تم کا ہو نفسہ کا شتاشا اپنے آپ کی تاریخ اور اپنی آبرتوں اونٹ سے اونٹ جب وہ اپنی نکالتا ہے نا وہ اسے لفافہ ٹھیک ہے تو شکشک آؤ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اپنی بڑا بھی تلیفا کدو کنا چر کرتا رہے گا ہماری بار آتے کا اور اپنی عبادت نے تگمن تگمل والا ماں اور علماء کی مذمت کرتا رہے گا اولا کے نسائ اور پیچھے پڑا رہے گا لوگوں کی ایڈوکیٹ علم کا بنا حجی بنا حجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ خود علم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آپ نے فرمایا لا سر موتاکم موتا کم بے خیر اپنے مردوں کو خیر کے بغیر مت یاد کرو پین افدو علامہ خدم جو وہ کر گئے لے گئے پہلے وہ پہنچ پا گئے اس کو پہنچ گئے بلا الفا کا تقور لو افسر فرماتے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہے گا کہ ان مل وکیل آتا کہ ولا محمد الصلی علیہ وسلم کا ہو جہاد ہے کہ ان لوگوں میں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 تو جو یہ مسلمانوں اور علماء کے متعلق بات مارتا ہے بلا واللہ تیرا یہ کہنا کہ میں جہاز کرتا ہوں ولہ ہے آرسو خیرن کثیرن نما ادا عاملا بحیرہ آبو پکنتا فرماتے ہیں جو تم نے کہا ہے کہ لوگ بس دین کو پہچان دین کی پہچان لوگوں میں ختم ہو گئی اور سب بھائی مان ہو گئے اور خوشرک ہو گئے اور فلان ہو گئے اور مجھ پر جہاد فراد میں جہاد کر رہا ہوں زبان کے ساتھ ان کے خلاف فرماتے ہیں سن لے وہ لوگ جن کے مطالب تو یہ کہتا ہے <تصفح>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 مجہلو شہن اور اگر دین کے بعض کاموں سے وہ جاہل رہے ہیں تو صرف وہ کام کے جن, جن کی جہالت ان کو نقصان نہیں دیتی کیا بلکہ مجھے شیل کتھیرن نمبا لا یا ہے تو جو اپنا دین سمجھتا ہے کہتا ہے اس دین سے وہ جاہل تھے فرماتے ہیں وہ ضرور بتائے ہوئے دین کے اس حصے سے جاہل اور بے خبر تھے کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جس کا وہ بیکار تھا ہے وہ پکش میں کوئی فائدہ نہیں دیتا نہ اس سے بندہ نہ اس کی بنتا ہے نہ جنتی کی ہے یہ بریٹینیا کے دین کا حال بتا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں یا رجل اندازہ لگا استاد پہنا گبارہ نہیں کر رہے یارجل بلّا ہے علیہ تفہ تجھے خدا کی قسم کہہ کر کہتا ہوں بال آجا ہم سے پینا کا محجا بہت جھگڑالو ہے تو علیم الشان ہے زبان پر علم لگتا ہے علیم الشان منافق حدیث میں آیا لا تقرر والا تنام نہ تو رکتا ہے نہ تو سوتا ہے میں کیا کہنا سارے کھیگڑی نکل جا رہی لا تکرو بلا تنا سمجھ لیا تم وگلو تعتک تھی وگلو تعتک تھی یہ دن میں تو نکالتے ڈالتا ہے نا تم بھاگ آ جائیں منافع علیم السان منافق تعلیم السان والی حدیث یہاں پکی آپ فرماتے ہیں تو مل کلوب تو مل کلوب یا تو ہم مل کلوب آپ فرماتے ہیں बगैर दलील के ज्यादा बोलना बिल्कुल सख्त कर देता है जब के हलाल हराम में हो लेकिन कैसे फिर उस वक्त का क्या हाल होगा जब तू फरासम की बात से लेकर तुम चल पड़ता है यूसिया की बात से लेकर तुम चल पड़ता है वो ऐसे कुफियात हैं जो बंदे के दिनों को अंधा करके रख देते हैं اللہ ہے تن سر ہم کا تن ہم کا تن فر وز ہم پہلے کم تنگا کا لے ہاتھ کو لینا کب تک تو فلسفی فلسفیوں کے کفریات کی باری کیے ان کی قبروں سے نکال کر ہمارے سامنے رکھے گا تاکہ ہم اپنی ان کے ساتھ رکارت کریں یہاں آ جو لوگ ہاں فلاسفا کی زہریلی باتوں سے ان کی زہریلی کتابوں سے بکس رات استعمال ہماری میں اور زیادہ زہروں کو استعمال کرنے سے جس ان پر جبان کو پھر وہ بدن کے اندر پکی ہو جاتی ہیں ہاں جی بدن کے اندر تلاوت پور سنت بے تفکیل پر ہمارے اندر ترفرائے ایسی مجلس کا جس کے اندر تلاوت قرآن کی ہو تدبر کے ساتھ <تنقل> اللہ کا کے ساتھ اور خاموشی ہو اپنے گنا پر سوچنے کے ساتھ باتے واہن لے مجلے سنگ کرو فی ہے نبرار واہن لے مجلے کا پاکوں کا س مگر ایب جو یہ اللہ کے ساتھ کیا مطلب ایب نے تہمی جب تو اللہ کے پیارے سال ہی کا مطلب کا ذکر کرتا ہے کے ساتھ سر کیا بلا پوا پیسہ ہوا سچ صحیح لکھا ہے جن بزرگوں نے لکھا یہ بے امام یہ پہلا شخص امام شمس زہبی ہے رہنا اللہ جو فرما رہے ہیں انہیں تعمیر کے متعلق تیری زبان اور قلم ہجات بن جلسب کی تلوار کی طرح ظالم ہے اور اتنے علم ظاہری الم و حل کتاب والے کی زبان اور کلب کی طرح سالم اور گھر ہے سمجھ نہیں آ رہی آگے بڑھواتے ہیں آگے کچھ فرمایا ہے وہ آپ کی خود شیخ ظاہر کوفری جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس میں کلام کافی ایسی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی اب کیونکہ وہ برکا پھٹا ہوا پرانا صاحب ہو سیدھا جتنا ان کو ملا انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے سمجھ نہیں رہی اب بات کو سمجھنا آگے فرماتے ہیں جو اصل اچھا لفظ ہے نا اس کے متعلق کہنے کے وہ کمال ہے وہ معصوم ہوتا اللہ تعالیٰ نے اصل اچھا جو الفاظ کہنے کے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھے فرماتے ہیں یا خیبات مناتا ہے پنہو محل زند انخلا اب کے چملوں پر غور کرنا ہے فرماتے है, है اور مدد ہیں روسمائی اور بربادی اس بندے کے لیے اختلاف کرے گا کیوں کہ وہ زندک اور شریعت سے انحلاؤ شریعت سے آزاد ہونے کے محل میں ہے کیا مطلب ہے کہ وہ سندی اور شریعت کے ملک پانچ کے خطرے میں پڑوں کو یہ تو میں ثابت کروں گا امام گاندھی کا دعویٰ ہے لیکن دعوی کمال ہے اس کا مطلب ہے پوری بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھ گئے سنو اس کا مطلب یہ نکلا کہ استاد اگر استاخ بن جائے پھر جائے دین سے بان بن جائے تو پھر آداب میں نہیں رہنا یہ دیکھ لو سب سے کی سنت ہے بدمن کا مار دل دمت ان ہلال زندگی جو تین سے آزاد ہونے کا خطرہ لاحق ہے اس شخص کے لیے جو تیرا پیروکار بنے گا وہ زندید بن جائے گا یا جناب جی شریف سے آزاد ہو جائے گا گانا دین بادن شہوانی خصوصاً جب علم تھوڑا رکھتا ہوگا تین تھوڑا رکھتا ہوگا پاتل پرست ہوگا خواہشات نفسانی کا بندہ ہوگا شہوانی ہوگا لاكی لہو یل فوقا كا وجوجا ہے جو ان كبھی ہی وسان ہی لیکن تیرے جیسے بدھو کو وہ فائدہ دے گا تیرے جیسے کو فائدہ دے گا کہ وہ تھے تیری طرف سے جہاد کرے گا لڑے گا ہاتھ کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی لوگوں کو کہے گا خبردار ہمارا شہب السلام ہے اسلام تو اسی نے سمجھا باقی سب کافر مجھ سے بول رہے ہیں سب جاہر گزرے ہیں سب بےمان گزرے ہیں سب متن مجھ سے رہے ہیں اسلام سمجھا ہے تو اسی نے سمجھا ہے آپ سب ہیں سن لے ایسا چاہے شاہبانی ایسا پاتر پرست بندہ ایسا تو مجھا وہ فرمایا تیری طرف سے से کرے گا تجھے تو فائدہ دے گا لے کے آگے فرماتے ہیں وہ پھر باتیں اتو है پتا ہے देगा अंदर دے گا اندر میں حقیقت میں تیرا وہ دشمن ہے بے حال अपने وہ کلب ہی اپنے ہار اتر کے ساتھ کیوں کہ وہ سارا کوئی تیری تباہی کر رہا ہے ہاں اس وجہ فرمایا فرمایا یہ ایسے بچے جو ہیں وہ تیری طرف سے دفاع کریں گے جو باطل پرست ہوں گے شاول پرست ہوں گے لوڑکا نہ دین ہوگا نہ علم ہوگا اگر ہوگا تو معمولی ہوگا تو معمولی ہوگا میرے بات ذرا توجہ سے سننا آپ ہیں محل مضبوفی بل او آم کرزا بول بلی بلے او گری بل واجب کلی کبھی جل بکرے او ناش او سال ہو پڑا نہیں سارے لکھم چلے میرا پہلے پہلولا کا آپ فرماتے ہیں جو تیرے تابے دار ہیں زیادہ تر کون سے لوگ ہیں کئی تم کئی کے معنی سنو وہ وہی جس کے بازو پورے نہ نکلے ہوں وہ ہرن یا پرندہ جو انسان کے پیچھے پیچھے چلتا رہے اس کی بات پر لگ جائے یہ دئی کا معنی ہے کیا مطلب جو بچارے دین کی سمجھ کے پار پورے نہیں اگ پائے ایسے پرست کی طرح جو لوگ ہیں یا جناب ریحرن اور اور پھیڑ بکری کی طرح جو کسی کے پچھے کندوں پر لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں مزو تو نا بھا ہوا ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے فرمایا ایسے ہی میرے داوے دار ہیں کبھی تھوڑا کل پا کر تھو اکلے تھوڑے اکنڈے تھوڑے لا سیاما آگے فرماتے ہیں ایک یہ بنکی ہے میرے پاس جانو گی کون سی کہ جو پھیر بکری کی طرح ٹڈی کے ڈراپے پر ٹڈی کی جگہ پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں باندھی ہوئی کہ وہ تیرے انٹھے موٹ کے بن گئے اس کی وجہ سے پیچھے چل رہے ہیں کسی فل ہے اکڑ کے تھوڑے ہیں اکڑ کے فٹو ہے مغف فلین ہے کیا ہے مغف فلین فتو کو کمزور دماغ والوں کو کہتے ہیں فرماتے ہیں ایک مرگی ایک قسم یہ ہے تیرے ماننے والوں کی دوسری حامی یل کدا ہامی جل کر دا بر بلی دلتے الناس میں سے جھوٹے بلی دلتے ہیں کندتے ہیں تیسرا غریب اور واجبر اور مکرے فرماتے ہیں تیسرا ایسا اوپرا شخص اجنبی شخص جو غصہ کی وجہ سے خاموش ہے جو بول نہ پائے اندر اندر ادا جلتا رہے اس کا پس نہ چلنے پائے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ڈرتا رہے بنے سیب کی طرح ایک بنے کی طرح ہری جناب جی اپنے اب کی طرح اندر اندر کوٹتے رہے کو رہے غریب الواج من قبی المکرے اونا شفل عدیب الفاہ میں او شفل یا خشک مزاج آدمی جو بے روک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بےد خشک خوش بھی آب خوش آبد جہا محبت رسول رسکول hey! محبت درد کی دولت تو خالی ہے پھر خشک مزاج ہے بے سوتا ہے کول باطن ہے لیکن عبادت کرتا ہے نیک رہتا ہے تیری طرح جیسے تو خوشک مزاج بھی ہے اور دیٹ بھی ہے فہم بھی ہے توجہ ایمان سے کہتا ہوں جتنا بڑے پہنیا کے موتے ہم نے پائے ہیں ان چینور کیوں سے باہر نہیں ہے آپ فرماتے اپنے پہ اگر تو میری تصدیق نہیں کرتا تو آتما لے بدن کر لے تجھے پتہ چل جائے گا جیسے میں کہہ رہا ہوں تیرے دیر پیروکار ویسے ہی ہے کیا یاد کرو گی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے چھپے خدا نے تمہارے سامنے رکھنے کی توفیق مجھے بخش دی جن تک تمہارا پہنچنے میں تھا میرے ساتھ تو ٹوپک کی گاڑی شامل ہے آپ پرماتم آئے کب تک تو کب تک تہادت کے के کے ساتھ یاری دوستی کہے گا یا مسلم ہے آگے پتہ نہیں بات کچھ لفظ है ہوا ہے لفظ کیا ہے مسلم نہیں لیکن اتنا ہے علا کم کدہ تو دل اتیارا شاوت کے گدے کے ساتھ کب تک تو دوستی جوڑے گا اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمرے کرے گا الا کم تصدہ تک اور کب تک تو اپنے نفس کی مانتا رہے گا اور اللہ کے نیک بندے صالحین دین جو گزرے ہیں جن کی تو برائی اور عید کرتا ہے ان پر عائد لگاتا رہے گا اے نا کم و سفر کب تک اپنے نفس کو عظیم سمجھتا رہے گا اور اللہ کے بندوں کو شبیر اور حکیم سمجھتا رہے گا اے متا تو تب کو تو اللہ کے نیک بندے زاہدین کے کب تک نفرت رکھے گا اور کب تک اپنے نفس سے دوستی گا متا ہو کلاما کا بکی کے لا تم کا دیا صحیح ہیں فرماتے ہیں کب تک تو اپنے کلام کی تعریفیں کرتا رہے گا ایسے طریقے کے ساتھ کہ کبھی تو نے اس کیفیت اور طریقے کے ساتھ مخاری اور مسلم کی تعریف نہیں کی خود پسند بئی ماں یہ بخاری مسلم کی ان الفاظ میں تعریف تو نہیں کرتا یہ الفاظ میں اپنے شیطانی کلام کی کرتا ہے یا لے احادیث صحیح ہے اور اس سے صحیح ہے کی حدیثیں سے پچ جاتی کیا مطلب کیونکہ یہ قبیص جب آتا ہے نا اپنی اپنی وہ زور آوری اور بدماشی پڑتا تو پھر نہیں دیکھتا حدیث بخاری کیا مسلم کیا جس کی مرضی ہے اٹھا کر جیسے جیسے وہ حدیث مبارک نہیں بخاری یہ کام اللہ ولم یا کمبہ اوشا ہے بخاری میں ہے نا بخاری میں ہے نا اس کو اٹھا کر اس نے پھینک دیا ولم یا کنبھا اوشا والی اس پر صابن کار کر دیا آ. اس کے نقل مرادے کے کے اندر موجود ہے ماؤش یا ہاں ٹھیک ہے ماؤش ہے اور مانتا ہے کب نہیں یار ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ولم یکم بہت اچھے عمر صاحبہ دیا بہت زیادہ وہ کہتے ہیں دان ہے ولم یکم ماروش ہے ایک ہی بات کیا ہے مجھے قبل ہوں شاید اللہ تھا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا وہ کہتا ہے یہ حدیث غلط ہے بخاری میں آ گیا بخاری میں وہ کہتا ہے ماں شاید ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سے پہلے کچھ نہیں تھا سمجھ وہ یہ غلط ہے یار مجھے شاخر تھا مراتا بھی ہوں افریقہ کے پڑا پٹنوں سے حدیث کا تو ابھی آرام سارے سے کہا ہے اس نے کل بر موجود جھوٹ اور من بڑا تاکہ اسی وجہ سے البانک خدیش کو سلسلہ سیاح کے اندر پہننا پڑا کہ اپنے تعلی حدیثوں کو موضوع کہنے میں اور حدیثوں پر فلام کرنے میں بہت غریب پایا گیا ہے شیخ الاسلام صاحبہ شہر سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ البانی ان کا حالانکہ البانی کو مقلد ہے اس کا سیاح کے اندر کا. کہتے ہیں اور کالے رنگ کی ہوگی بھائی میرے ہاتھ میں نق و مراتب مراتل اجما مراتب الجما ابن حزم الفاح جس کا بھی ثابت ذکر گزرا یہ اسی کی ہے مراتب الزما اس پر نقل کی ہے اس نے ابن کہ حضرت جی یہ میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے یہ محاسن الاسلام امام ابو عبداللہ محمد بن عبدالرحمان بخاری رحمہ اللہ جی عالم عنبی ہیں ان کی کتاب ہے آز الاسلام اس کے ساتھ مراتب الزما ہے اور اس کے ساتھ نیچے پھر نقل و مراتب الزما ہے سمجھ نہیں اور یہ چھاپا یہ جناب جی دار الکتاب العربی بیروت کا ہے دار دارالکتاب العربی بیروت کا ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تھا بلا شہ رہا ہو اس کے ساتھ کوئی چیز گئے یا والا شہ رہا ہوں اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں تھی یہ کہنا کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے یہ غلط ہے اس کے لیے ثابت کرتا ہے کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تو, تو, تو مخلوق اسی طرح چلتی آ رہی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی وہ کہتا کہ غلط ہے یعنی زمانے کو قدیم سمجھتا ہے قدیم بندہ ہو کہتا ہے کہ زمانہ قدیم ہے اسی طرح اللہ کے ساتھ آگے یہ ایک لکھ ہے ابن اتنے تعلیم سنیے اس میں حدیث حاضر حدیث پھر بخاری کے سلا سنگل یہ حدیث بخاری میں تین لفظوں کے ساتھ آئی ہے ابن پہلے لکھ رہا ہے یعنی بخاری سمجھ بات کیا ایک ہے کال اللہ والا شیا قبل رو. اللہ تھا اس سے پہلے کچھ نہیں ایک ہے ولا والا شیا اللہ تھا اس کے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ایک ہے ولا شیا ماما اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں بلکہ سب کو واقعہ یہ سب ایک ہے وہ معلوم نندنبی اسد اللہ کال واحد من والاخران رويا بالمانا وعينا الذي يناسب لفظ ما ثبت عنه في الحديث الاخر سيدنا يقولو كما يقول في دعائي ان طلب الفله قبل كذا وان طلقت وان طلخ الفله سبادت بعض الاذربات بعض الفله بہادر حدیثات پکم سے یہ کون سا فال متبادل متبادل کو مانتا ہے مشہور کو بھی نہیں مانتا وہ مطلب کی جو آگے تو اب یہاں پر سے وہ چاہیے اگر مطلب کے خلاف ہو, ہو, ہو تو وہ تباہر چاہیے ایر ایر بدماش کمی نے تیری سینہ دوری پر حیران ہے کیا بدماشی ہے تین نیچے لکھنے والا لکھ رہا ہے محبت کس کتاب کا وہ کہتا عجیب بات ہے حضرت خود کو کہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ حدیثیں جو ہے وہ خطر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں کیوں کہتا ہے کہ آپ علم یقینی کا فائدہ دیتے ہیں تو علم یقینی کا ملکہ کے ہے کافی تو تو ادھر علم یقینی کا فائدہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں دے دیا تو تم ملکہ کے رہا ہے ایک تو مان رہا ہے دو تو نہیں مان رہا پتا پتہ تو تک ہوگے اپنے پتنے کے مطابق کے نہیں اور پھل اور پھولتو کے سیم اٹھتے ہیں اولیاء کے دشمن کا ہم نے یہی الگ دیکھا ہے کہ وہ ہر کے کتے کی طرح ہو جاتا ہے اس کو تمیز لیتی بھونگ رہا ہے سے کہتا ہوں میں نے اور یہ دشمن کو چیتا پایا ہے دشمن کو چیتا پایا ہے اور یہ دشمن اتنا خفیس دشمن کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ سوفی ہے وہ درمیش ہے وہ ظاہر ہے وہ سال ہے وہ نیک ہے وہ سب کچھ ہے لے بیچارے اتنا گمراہ رہے ہیں کہ شیطان کو نہیں پہچان سکے شیطان کو حتا کے بعد بات کے مطابق یہ بات کہہ رہا ہے وہ بھی ہمارا سنا دے گا اس کا سنا اللہ <سؤال> کے اگر منظور ہے تو ایسا کر اگر تجھے منظور نہیں ہے میں بیان کروں تو میں لانچ لوں میں کس لیے بیان کروں اپنا وقت دائر کروں تجھے منظور جب نہیں ہوگا تو وقت برباد کروں گا محنت کروں گا بیمار آدمی اگر محنت کر رہا ہوں میں جتنا اپنے آپ کو کھپا رہا ہوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے جب تجھے منظور نہ ہو میں جب کروں گا اس وجہ سے بار بار اشتہارہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں دیر میں رکھنا رہا ہوں ایسا نہیں کہا یہ وہی جلد ہے ہاں جی میرے بھائی یعنی جلد نمبر دس جو نمبر سترہ نمبر سترہ سفر نمبر دو سو آٹھ پر کہتا ہے وہ لہٰذا آر ایف او گیر واحد بھائی بادل لمبا گنو ہاضام کراماتین سارا مری مریدی ہے یا پورو اداکار حاضر بھی على نہ اننا نفعلوا باد موتکا بے اصحابکا ما کلنا نفعلوا بہم دی حیاتکا فیدلو هذا من کتاب الالہی ارقے فی قلبہی فی اموہ شحابہو بذارکا و اعرف من ہا اولائے من کام رہو شیاتی تختمہو فی حیاتی حیاتی بے انوائل قدامے بے انوائل قدامے مثل کتاب اصحاب المستقیثی نبہی و اعانتہ و غیر دارکا فلما ما تصارو یادون احدا ہم في صورت الشیخ ویشیل کتاب ہے میں ایک نہیں سینکڑوں سینکڑوں بڑے بڑے بزرگوں کو جانتا ہوں شاہوں نے شاید کو کہ جن کے اندر سچائی بھی ہے زور بھی ہے عبادت بھی ہے لیکن وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرامات ہیں کرامات ہیں کہ جناب جی دور پتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں یہ سب کرامات کو کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو تو مجھ, مجھ, مجھے پکارنا مجھے پکامنا مجھ سے امداد لینا حاجی میں وہی کچھ کرتے چاہوں گا جو مرنے سے پہلے کرتا تھا مرنے کے بعد بھی اسی طرح کروں گا بات میں رکھوس یہ جس کی, جس کی بات کر رہا ہے اور جس کا یہ فرمان پیش کر رہا ہے وہ ہزوم سکے تھی پیرانے پیر دستگیر گاؤں سے بات جلانی ہے انہوں نے انہوں نے کہا شیخ عبد الحمد دہلی سے لے کر پیچھے بڑے ان کے حالات پر کتابیں لکھی لکھنے والے حضرات میں لکھا وہ اس وقت اپنے مریضوں کو فرماتے تھے اگر مشکل درپیش ہو مجھے پکار لینا میں جیسے اب تمہیں اب تمہاری امداد کرتا ہوں اسی طرح اس وقت بھی پڑھنے کے بعد امداد کروں گا اور یہ کبیز کہہ رہا ہے یہ کبیز کہہ رہا ہے میں ان کے سچائی سب چیز کو جانتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اس بیچارے کو پتا نہیں ایک کی نہیں کرتا ہے یہ تو پیڑوں کی بات ہے میں جن کو پہچانتا ہوں اب جن کو پہچانتا ہے ان کو سچا بھی کہتا ہے زوردار بھی کہتا ہے آبر بھی کہتا ہے سب کچھ کہتا ہے پھر کہتا ہے اس کو بیچارے کو اتنا پتا نہیں تھا کہ یہ سب یہ شیطان کا کام ہے شیطان آتے ہیں اس کی زبان پر بھی شیتان ہو رہا ہے نہ اس کی زبان پر بیچ بول رہا ہے ہاں وہ لوگوں کو گفرہ کر رہا ہے لوگ ہاں یہ ساری باتیں شیتانوں کی ہے جو اس کو نظر آتے ہیں وہ بھی شیتان ہے جو گریبوں کو نظر آتے ہیں وہ بھی شیتان और اور ارے بڑے بھائی بات کو سمجھنا ابھی مان سے بتا تو اتنا کچھ سچا اور اتنا خبر شیتان ہو خود کے پتلکار के کے متعلق ہاں اور ساتھ جیسوں کے متعلق یہ بدواس کرتا رہا ہے ایمان سے بتا اس پہ سے کسی اور مذہب کے متعلق ادب کی کیا بات ہوتی جا سکتا اللہ کے اس کے مذہب مطلب کے ہیں وہ بھی ہم تھے یہ بھی ہم ہے ہیں ہے حمیض اور پھر اور بات یہ ہے کہ اس حمیض نے فتوح الوید جو شیخ کی کتاب ہے ہمارے پاس بات نہیں آتی اس پر اس نے شراب پی ہے اسی وجہ سے جب کہتا ہے میں پہچانتا ہوں نظر دیکھو کیا اب ہر بھائی کیا اس پر کیا تاجب چپ کر اس بات پر کیا تاجب چپ کر جب نبیوں کے مزارات یہ کہتا ہے کہ نہو جو من ہے یہ محل شلک ہے کوئی نہ وہاں پر شیطانوں کا مجمع ہے مجمع شیطانوں کا مان سے پتا ہو جا یہ سب یہ جب اتنا بکواس کرتا ہے اگر اس کو ہی اکیلے کو شیتان کہہ لیا جائے پب کے رئی فو شیاتی کہہ لیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے اتنے بزرگوں کو یہ بکواسے اور اسی وجہ سے سن لے وہ خواجہ عبد اللہ شاہری ہے نا اس کی زمر الکلام یہ حافظ عبد الرحمان شفالی احمد نے لکھ رہا ہے اس میں آج احلام دستیز میں کہ ہمارے شیخ ابن حجر حضر رحم اللہ زمر الکلام کے مطالعے تھے ہمیں روکتے تھے نہ پڑو اس کو مسافی کرواج کرنے سے نہ اس کے متعلق تو ابھی کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن اس کے متعلق کیا کہیں رم ال کلام والا نے عقیدہ نہیں بگاڑا اسے تو عقیدہ کی بیڑا گر کر دی اسلام کی کمائی کر اب میرے بات کو سمجھنا یہ خبیج کہہ رہا ہے بہ والا جارے فون نہ تصورت ہی تو, ہوں, و تو ہوں کہتا ہے شیف بشاف کو پتہ نہیں ہے یہ شیطان ہے جو انسانی صورت بدھ کو لے کر گیا ہے اس شیخ یعنی اور پاک کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور اوش پاک کے ماننے والے اور بدوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے ایمان سے بتانا پیچھے کہتا ہے سنگھ ہے سہد ہے عبادت ہے وہ مردور جس کو جس کو شیطان گمراہ کر رہا ہے سن اس سے کروا رہا ہے وہ سچا ایسے ہوگا تیری کلام میں کتنا تلاقات تداب کتنا بات نہیں سمجھو مزدور شجو میرا کابل چلتا ہے اور کابل ایسے ہوتے ہیں جن کو آ کر شیتان گمراہ کر لے وہ بولو اچھا جی مت ایک مرتبہ اس پاک میرا کے پاس آیا تھا آیا تھا نا تو آپ نے پہچان لیا تھا کہ نہیں بول تو یہ کتا کہ گو رہا کرتا رہا اور آپ کو پتا ہی نظر حقیقت یہ ہے کہ یہ خود شیطان ہے اور انسانی شکل میں گھر میں پیدا ہو گیا اب کدھر دیکھ ہے اس کو شیطان ہی نظر آتا ہے کیونکہ دن سے جنس کو پہچان ہو ہے مطلب سناؤں اور باتوں آپ نے صحیح فرمایا نا امام گزی نے کاش کو بخاری مسلم بچ جاتے بخاری مسلم کی بچ حضرت آپ سبھی بولنے وقت میں سب لے جا رہا فرماتے کار نہیں تو ہر وقت یہ کام ہے کہ تم الحما الحا <سؤال> <سؤال> سما ہے تو بخاری اس ڈبل ہم کرتا رہتا ہے کبھی دریف کہہ کر کبھی بات کہہ کر کبھی کے ساتھ اب آن سر ہا سر ہا سر ابھی ابھی وقت نہیں آیا کہ تر جائے بعد آ جائے آ جائے رک جائے اپنی شران سے سے اباہ کنت تو ماں کیا ہاتھ میں تیرا وقت نہیں آیا کرنے کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا آواز آ شرف اللہ تو ستر کی دہائی میں ستر صاحب پہنچ گیا کاروار رہی ہو اب تو پوچھ کرنا قریب آ گیا بلا بلانا کتھن کرتا مجھے یہ یاد نہیں تم اور یاد کرے پن سن کریب ہے مجھے موتاؤ باقی کچھ دوستوں بھی برا سمجھے گا جو موت کو یاد رکھتا ہے تو بولا چاہیے جنم تو میں تجھے نہیں سمجھتا کہ تم میری بات سن لے قبول کر لوگی میرے بال کی طرف دکان نہیں ڈھلے گا ورنہ کہیں مت قبی رفی نہ مجھے یہ پتا میرے ایک وقعے کا جواب تم کئی چیزوں میں نے پھلا لے گا جدو گل آ گئی برقیاں جلدا لکھیاں کھولے گا تو سوائے پت پت تو شاید بولنا مزا کو ایک مضبوط پیش کرے تا تا تا ہو شیا ہو جی شیا کا داگر خدا آواز آئی کوئی پتا نہیں کدھر آئی کالی آئی کھوتے بھی آئی کہ بندے بھی آئی آواز کہہ کے جڑ جانا شیان ٹکڑی کھول گئی ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا کی جائے گا باقا ماری جائے گا سمجھ آنی کوئی نہیں سمجھ نہیں لگی یہ مہمان کریں میرا ڈر لگتا پیا تو ہے میرے بڑے کاف زندہ دیکھ بھاج لیکن اپنا بن کلام میں میرے لیے کلام کی دے کاٹتا جائے گا اللہ تا تدالتا سو حتہ فو اللہ کا وہ البتہ تھا سکت تو حتہ کہ فو ایسا کرتا جائے گا آخر مجھے یقین سے میں کہوں گا کہ حضرت میں چپ ہوں گیا وہ آپ مہربانی کریں ٹھیک ہے لگ رہا ہے کیا مطلب میں آتی گیا سور ایسے یہ تو تک جائیں جائے پیدا کرنا ہال ہال کریں گی جب تیرا یہ حال ہے میرے واسطے وانا وہ المحب شفو دو حالانکہ میں تیرا بہت شفیق شفو سے شخصت رکھنے والا ہوں محبت رکھنے والا ہوں الگائے دشمنوں کی کرے گا سب کرنا میں بلا ہے سو رہا ہے اور مجھے یہ جی بھی معلوم ہے کہ تیرے جو دشمن ہیں وہ سال عین بندے ہیں صاحبِ عقل لوگ ہیں اور صاحبِ فضیلت ہیں نتو ٹھہرے نہیں تھی نا تیرے تیرنا چوڑ پائے آخر کاضی بدر بن جماعت جیسے موجود تھے جو کاضی تھے اس وقت شافی مذہب کے اور اس قبیض کو تننے والے تھے جیل اور جی ہالا ف مر گیا سو مر گیا نا نہ پاتیا کمان نہ آپ پر بات ہے کما ان پی ایم کھا جا رہا ہوا کہاں جہاں پتھر بڑا مہنگا ایک اسکولوں میں لہر نہ ٹوٹے اور معلوم ہوا دن کا برخارا یہ ہوئی ہے کیونکہ یہ ہوئی تحمت منع ہے قدرتی تو میرا سنائے میں آخری بھی ہوئے آتے قدرتی تو میرے کو کا شب بنی خوانا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 تکانسے کہ, کہ وہ کمینا منوج اللہ اس طرح کا میں صحیح ہاں لیکن اندر وڑ کے من لائے چلو رب کی بار گائے کچھ نہ کچھ منہ وکھا سکے گا رحم اللہ, احدا و حرمان اللہ تعالی بندے جو مجھ مسکین کو میرے عید جو مجھ مشکین کو میرے اس بندے پر اللہ رحم فرمائے امی کثیر الجوب ہے میں بہت ہے کثیر الجلوب ہے کشیر گنا ہوں والا انا لاکو میرے لیے بربادی ہے اگر اللہ کی طرف قوبارت کروں وہ وا فتح میں اللہ میں ہجوب ہے اللہ مل سے میرے لیے ہے اگر میرا علاج ہے تو اللہ کی معافی مسامہ صوفی کو ہودا رب للہ ربر اللہ شی سیدنا محمد رسالی اب بھائی تھوڑا سطرہ کرتا <تصفح> ہوں امام شمس نے امام شمس ذہبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تیرے ماننے والے بنکیاں تین بتائیں اور تیرے ماننے والوں کے لیے خطرہ ہے دند اور انحلال کا شریعت سے ہونے کا سن لو میرے بھائی بول ایمان سے کہتا ہوں ہم نے وحافیت دیکھی تو اس کے گھر سے نکلتی ہوں. اس کے پیروکاروں سے رکیے ابن عبد الوہب نے خنفیر جو تھا وہ سوائے ابن تین اور ابن تیم کے اور کسی کی بات نہیں سنتا تھا وہ اس, اس اس کتابوں اور اس کی فکر کی پیداوار ہے پھر ہم نے جب دیکھا نیچریت کو تو نیچریت یہ قبیس کہتا ہے یہ قبیس کیونکہ خود وہ کہتا ہے بس مجھتا ہے تو سارے مجھتا اور جناب جی بس جب اس نے اشتہار کی لوگوں کو ایسی اجازت دی تو نیچریوں کا ایسا دروازہ کھل گیا کہ نیچری ہر ایک مجھتا ہے بنتا ہوا سو بہاویت بھی اس کے گھر کی پیداوار ہے اور نیچریت بھی اس کو بھی اس کے گھر کی پیداوار ہے معلوم ہوا زندقہ اور شریعت سے آزادی اور وہ بو کا ٹولہ تین منکیوں کا وہ سبھی اسی کے گھر کی پیداوار ہے وہ ہم لوگ وہ اسی کے گھر کی تو پھر ہم میں نا چیز حق بجانب ہوں کہ اس خبیص کا چہرہ لوگوں کو صحیح دکھا دوں وہ حق بجانب سے نہیں اب بات کو سمجھئے گا ایمان شمس صاحبی نے سجر و علام ان ایک بات لکھی ہے جلد نمبر پندرہ وہ الرسالہ کی چھتی شعیب اور ناؤ کی تحقیق کے ساتھ حدیث کی تحقیق کے ساتھ اٹھاسی صفحہ پر اٹھاسی صفحہ پر ان اب یہ پہلے بات لکھ رہے ہیں ملتو امام ابوالحسن اشمری کا حما اللہ کی کہ انہوں نے فرمایا اپنے قریب المرد وقت میں کہ ظاہر بن احمد سرقسی کو بلا کر شہاد علیہ اے شہاد علیہ گواہ بن جا انی لا من کپر یا اشہد الیہ گوا بن جا میں اہل قبلہ میں سے یعنی جو مومن ہے مومن میں سے آہل قبلا میں سے اہل قبلا میں سے مومنین میں سے جو ضروریات میں ممکن نہیں ہے اگرچہ وہ گمراہ پھر کے بھی گمار ہاں جی تو فرمایا میں ان کو کافر نہیں کہتا پھر امام ابو الحسن اشاری نے آخری وقت میں یہ فرمایا کہ میں لا انی لا کفر من اہل القبلہ ان لاؤ کو پھر آہدم تبلا لیرون علاد کل ہوئے کلا ہوئے قلت امام دا بھی فرماتے ہیں باب نہ میرا بھی دین یہی ہے میرا بھی دین کہ میں مسلمانوں کو ممنوں کو کافر نہیں کہتا آگے سنیے کدا کا نا شیخ اور نبن و تعمیہ کی اب آخر اجام میں ہی یقولو آنا نہ آخری دنوں میں میرا شیخ ابن تعمیرہ استاد کہتا تھا کہ میں امت میں سے کسی کو کافر نہیں کہتا آخر وقت. امت مصطفی میں سے کسی کو کافر یہ آخری دنوں میں کہتا ہوں مجھے اب یوں گمان ہوتا ہے کہ جب یہ امام کا پہنچا ہوگا سمجھ لیا تو حضرت کے ضمیر میں کچھ ملامت کی ہوگی تو تخہر مسلمین جو خبیج کا کام تھا اس سے تو وہ منحرب ہو گیا پھر گیا یہ لیکن اس کی کہنا پڑے گا بات کو سمجھنا اس کی خباستیں اور شرارتیں اور امت مسلمہ کو مشرق اور کافر کہنا وہ باقی پڑا ہے کتابوں میں اب کتے اب بات یہ ہے نظیر نسل بہ جو ہے جنہوں نے تیری کتابیں اٹھا کر تو کافر مشرق کہنا شروع کر دیا ہے بےغیرت اب سور اس کا کیا کرے بتا اب ان خنویروں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا شہر تکفیر سے تو بعد رہا گیا آخر میں کتے تم تو اس نے کہتے ہوئے جب تمہارا بڑھائی کو وہاں دیا وہاں دیا جب تم وہاں تقریریں کتے کے بچے تم کیوں بالیاں تھے ہمار کیا کہیں بھائی بتاؤ سمانیہ بات کی سن لو امام زہانی کی یہ بات کہ آخری دنوں میں بتا رہی ہدن کے کشوش پر کہ یہ پہلے امت مسلمہ کو کافر سے کرتا رہتا تھا وہ فروا رہے آخری دنوں میں یہ اس کا مطلب ہے پہلے اس کا یہی متیرا اور پھر اس کو نزامت ہوئی جگتے جنم نے اتنے پوری اور اب تو پوچھتے ہیں ان سے جو وہ صحت مطلب کہتے ہیں ان کے بات کا کیا کریں گے داشت کے حقیقت پر وہ بھی مطلب ہو جاتے اور مستحد مطلب کہنا کیا پھر اس کو عام کی نظر عام کی آرام کے مرتبے میں رکھتے کہ جو کبھی ساری زندگی اسے مشرق, مشرق کہتا رہا اور آخر میں بعد آیا سمجھ آئی غلط بکواس کر رہا ہوں تو یہ مستحد کیسے آئے اتنا حقت بے وقوف اتنا کبھی سکفر مستحد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 سےیس پر مجھے موقع کیے پہلے ان کی کتاب دکھاتا ہوں پھر ان کا رجوع ثابت کرتا ہوں تمزیر نزدیک تولا جو ان کے لیے کتابوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو برباد کرتا ہے گمراہ کرتا ہے شیخ السلام شیخل اسلام نے کہا یہ کتاب ہے مجموعہ ہے بڑے پیمیاں کے مطابق جو ترجمہ القول القل الجلی ترجمہ تو شاید الدین بن فیملی الحمبلی کے نام سے شروع میں پہلے اس کے اور پھر اس کے اندر جناب جی اور کتاب ہے ریا ابن عبد الحادی کے ہے جناب جی شاگرد کی خاص کی پھر القوا شیخ شاید مر مرغن یوسف کی ہاں جی اربت البا وافر اللہ من سہ ان من سمب ن تعمیر شیخ ال اسلام کافر یہ حافظ ابن دورشی کا یہ رسالہ ہے جس کا اب میں نے نام پڑھا ہے یہ مجموعہ اکٹھے چپا ہوا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہے میرے بھائی ار رد الوافر یہ ہے یہ دیکھو ار رد الوافر دیکھ رہے ہو اس کے اندر ارد الوافر یہ ہر ابن بیس دمش کی رحم اللہ سمجھ نہیں آئی یہ ان کا ہے رسالہ اقتدام اس کے شیخ الاسلام لقب کی حمایت میں شیخ اجمی بخاری ہوئے انہوں نے کہا تھا جو اس کو شیخ الاسلام کہے گا وہ کافر ہے اور ان کی یہ بات نقل ہوئی ہے عبدا اللہ عبد اللہ کے اندر عبد الرحمان سخاوی محدت سے نقل کی ہے اور البدر الحر کے اندر ہاں جی کاجی شوقانی کو آپ میں نقل کی ہے ہاں جی ہاں جی امام بخاری کا وہ فتوا امام بخاری ایک پورا جی ان کا فتوا جناب جی کہ یہ اس کو شیف السلام کہنے والا کافر ہے اچھا اس کے رد کے اندر ابن القاثر الدین تبشکی نے یہ اشارہ لکھا اور سابت کیا تابط یہ جناب جی یہ شیخ الاسلام کہنے والا اس کو کافر نہیں ہے بڑے بڑے حضرات میں شیخ الاسلام اس کو کہا ہے اب میں یہ پہلی بات دن کی دکھانے کے بعد اب وہ بات دکھاتا ہوں وہ بھی امام ابن ناصرالدین تبشکی کی اپنی کتاب سے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 چھ جلدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے موضوع پر اللہ! اس کا پورا نام ہے جامعہ اللہ تھا مولی کی نبی کے مختار اس موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازم پر آپ کے فضائر مناجم ہو اتنا تحقیق اور سمجھوں کے ساتھ میں نے اتنا بلند پایا کتاب نہیں دیکھی جتنا یہ بلند پایا ہے جانور اس کے اندر یہ ہی لکھ رہے ہیں ابن پیمیا آپ کو معلوم ہے کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ حرام کہتا ہے لوگوں کے سامنے پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ نفس صرف عادت کا ملک رہے بلکہ دل کو اب آپ نے ابھی کھونا ہے کہ یہ جی کیا خیال بات ہے لیکن خیر بارہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اس کا قائد تمام مسلمانوں نے صرف یہی رہا ہے یہی ہوا ہے اس سے پہلے کسی نے یہ مت نہیں مانا رف ال گواشی اب رفول وہ جو متول کے شخص شیخ احمد رافی تحقیق احمد اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں یہ دیکھو آپ زیارتِ میں صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں مسلم میری زیادت میں علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحیح کرنے کے بعد صحیح سابت کرنے کے بعد سر اندیم کی مشتی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ وسلم شلن کی کی کیجارت اہل اسلام کی سنتوں میں سے سنت ہے وہ قربات قربت مرقبن مندوب ہر ایسی عبادت ہے جس پر امت کا اتفاق ہے اور فضیلت نبی پاک نربت ہے اس کی طرف بلایا ہے وہ قبول سہا متعلق سرمان کے اس کی ادیشے جو ہے وہ قبول سے قبولیت سے تعلق رکھتی ہیں تو انہیں پانا ہی جائے ان کا ان کا نہ کیا جائے مکان اگر سب مکانے والا جتوا تل وا تل جہور نو لو پلا ہے ملنا فرماتے ہیں ان حدیثوں کو جو زیادہ سے کپڑے کے مکان لے ہے ان کو رد نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو رسمان اور زمین زمانہ ہے اور ان کے اندر, اندر حدیش ان کے اندر تانا زمین حدیث ان حدیثوں میں من گڑت ہونے کے ساتھ یعنی کیا مطلب ان کو من گڑت کہے گا تو وہی جو مرتاب بہت شک کرنے والے چہول اور بہت بڑا چاہر ہے اور حربات نام ہے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں رسوائی اور بدبختی اور محرومی سے کیا مطلب وہ بدبخ بھی ہے محروم بھی ہے رسوائے زمانہ بھی ہے مرتابے چہول بھی ہے بھائی میرے بھائی یہ محال ہے بحال ہے ادھر شہ خود اسلام ہو ادھر کتا تو چو لو چاہے نہیں کام کا سیرائے بہت بڑا چاہر ہے اس کا مطلب ہے امام بل ناصر الدین نے بتا دیا کبھی وقت تھا میں اس کو شہ خود اسلام کر بیٹھا اس کی خبروں پر متبلے ہوا ہوں اب صاف کہتا ہوں کہ یہ ہے اس کے لئے مخدور ہے اور ممتا پہ چہول ہے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 میرے پاس صرف ایک ہی جد ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا بندہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف مقدمہ جو ہے نا متول کا اس پر یہ ایک جلد لکھی ہے پتہ نہیں اگلی کتاب کی شرح کتنی جلدوں میں میرے پاس یہ فوٹو کاپی ہے رفق الغاشی کی سید احمد رافی الحقی رحمہ اللہ کی سمجھ آئی کہ نہیں آئے ایک ہے مشہور امام کابی حنف وہ اور ہے یہ اور ہے وہ احمد تحتا بھی ہیں شی جی احمد را فیر کا حتا بھی ہیں شاہ کماری کا استاد ہاتھ ابر بک یہ فرماد ہیں بہت اچھا ہاں بالکل صحیح ہے یہ لکھ رہے ہیں بہت اچھا ہی پرانا شام کا میں لگایا گیا ہے سلف حلف میں سے شوائے نے کہہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسلک کے تبسل کا ہے تبصر کو کسی نے نجائز نہیں کہا وسیلے میں یہی کہتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی باتوں کی ابتدا ابتدا ابتدا ایسی مداخلے ایجاد کرنے کا یہ استاد رہا ہے اور خدا تعالی کی اس پر لانت رہی ہے اس کی وجہ سے سمجھ لیا بار ہنمان جو سنانا چاہتا تھا ہنمان سے بتاؤ حل ہو گیا مسئلہ اب تم نے مر با بار کی کتابوں کو دیکھ کر دھوکھا نہیں کھانا جنہوں نے اس کے مطابق کوئی اچھے الفان لکھے ہیں تو انہوں نے اپنے بہادر نے ان کی بنا پر لکھے ہیں وہ حقائق سے بے بےخبر تھے جس طرح کہ کوئی حقیقت سے باخبر ہوتا گیا اس کبھی بخبت میں لگاتا گیا اور اسلامی ختم آپ اس کو کیا کہنا ہے مرتاب و جہور اور مخدور کیا مخدور مانا رشوارا اللہ جس کو رشوت کرے کرے اور مقصد اس کا پورا نہ ہوئے مزدور کس کو کہتے ہیں جس کا مقصد پورا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا تھا. وہ اپنے دور میں زلیل جت امام بننا چاہتا تھا امام نہ بننے دیا بڑے تینو زلیل خواریاں کا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جھک میں چھوٹے کھو پاؤ جھٹ پوکھے کھو پاؤ جھٹ میں چھوٹ کھو لگی سمجھ نہیں لگی گلے کا حال نہیں ہوتا ہمارے کوئی ماں پہ ایسا نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے ہاں ہمارے امام لوگوں نے کقیدے میں بات کیا تو پٹ گئے ہیں جو امام آزمان بہو حال کی طرف بات میں کی جاتی ہے تو اس قبضے کا مر جھوٹ خباس مخالفین حاصلی کی ادھر اتنا ہوا تھا کہ خاجیو نے آپ کو ایک مرتبہ پکڑا تھا خارجیوں نے انہوں نے کہا تھا کہ تُو، تُو کیا کہ کو نہیں سمجھتا کارجو کا مطلب ہے کہ گناہ کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا تو کافر نہیں سمجھتا پر انہوں نے اور کہا کر کوفہ یعنی کیا مطلب ہمارا عقیدہ جو ہے نا اس کو تو سمجھتا کالے اس سے توبہ تو جو کار نہ ہے تو جو کار نہیں ہے کہتا ہے کہ کبھی گنا شرد کافر نہیں ہوتا تو اس کو فر ہوا تو امام شہر نے سبحان اللہ عجیب وہاں پر جو ہے وہ تویا کیا آپ نے فرمایا میں ہر کوفر سے توبہ کرتا ہوں تو وہ خوش ہو انہوں نے جان چھوڑ دی بات تو اتنی تھی اب جو پریمان حاصل تھے انہوں نے کیا کیا سے دو وہ بھی پسند توبہ لی گئی توبا لی گئی توبا لی گئی یہ سب جھوٹ کی اتنا کہانی ہے حقیقت وہ ہے جو میں ازیت نے بیان کر دوں گا وہ حقیقت ہے جو آپ کو یہ بات کیسے لکھی بڑے بڑے اماموں نے مامپل بن گئے تھے استفاد وغیرہ ہاں بات اتنا سیکھا ہے میرے بھائی ہم سمجھنا ہوں نہ اس خمیز کے متعلق جو کھولنا تھا کھول دیا میرے خیال میں اب اس کو پال کر کوئی ہمارا دوست گبراہ نہیں ہونے لگا میرا مقصود اتنا تھا کہ امت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلالتوں گمراہیوں اور شیتانیوں سے بچ جائے کیونکہ حضرت مم بہت شروع ہے والدین لکھن مبارک ہے سمجھ نہیں آ رہی میرے مالک کی کرم بازی ہے کہ اس نے مجھے ایسے اثرات و ادادوں پر مبتل کیا ہے ایسے مکھی باتوں پر مبتل کیا ہے ہاں جی ایک جیسے ہندوستان کے علاقے میں آپ جو میں حقائق پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بدل سے نہ کسی کتاب میں جمع پانے گے اور نہ کسی پنپر سے آپ نے سنے ہوں گے ہندوستان کے اندر جتنا بسنے والے لوگ ہیں آج تک اس کا بیان کسی نے نہیں کیا اب میرا بھائی حلرت <تصفح> <آہ! آہ>! <تصفح> <تصفح> کی کے شاگر حرت آ کے کر لگے کہ نہیں کرتا اب تو معلوم ہوا اب جتنے بعد والے اس کے شرک کے فتوے اٹھا کر مسلمانوں کو کتے مشرد کہہ رہے ہیں ان خنزیروں کو لگا ہونے چاہیے اور کتے تمہارا پیو پہ سچوپ کر گیا تو نہیں کرنا سورا سن رہے اس خبیج کے بیچے ہوئے فی بڑے لانتی فصل لائے بہت محبوس فصل لائے امت متوشرما نے بہت بڑا فصل پر پاک کرنے والے وہ آ رہے سے شارت رکھنے والے اس خبیج کے اندر جس طرح گمز تھا وہی گمز من تک ہو کر ہی گرا گیا پر پلے کرتا ہوں اگلے تعمیر جگہ جگہ پر دیکھتا ہے اور یہ کبھی تو عام بازاروں میں کہتے رہتے ہیں نبیوں ولیوں کو وشال کے بعد آفات کے بعد پکارنا پہلے سنا چکا ہوں اگلے پیمیاں کا آنے سے آنا شرک کون شا بڑا شرک مجید کو پکارنا مدد کے بات کو سمجھنا ہوئے مجید کو پکارنا اور غائب کو پکارنا شرک یہ کہ وہاں بھی جگہ جگہ آپ سنتے ہیں قبروں پر کدائے حاجت کے لیے جانا درباروں پر جانا کسی مشکل کے لیے کسی تکلیف آ جائے اس کے لیے یہ سب شرک شرک شرک شرک شرک پہلی تاریخ پیش کرتا ہوں اور ایک بہادی گیارہ بجے آ جانی چاہیے بٹن بند نہیں کیا ڈیمانڈ کے بھی بٹن کے پٹرول پڑا <تصفيق> <مدعا تصفيق> <تصفيق> کی بتا حدیث کو محالشور جیسے کرمچند ناشلم کی ادبت اور اس میں آپ کو وشال کے بعد یا پیٹ روپ پکارنے کا ذکر ہے پکارنے کا اور وہ ایک میں تو کتنا دجل فریب اور مکاری سے اس کو کہتا ہے یہ غریب اور آخر کہتا ہے بس قابل حجت نہ رہے پہلے وہ حدیث سنا کر آئما کے اخوال سناؤں گا کن کن حالات نے اس کو صحیح کہا میرا جیت بات دیا ہے خود وہ ہاتھیوں کے گھر سے نکالوں گا حدیث پہلے کسی موضوع کے اندر بحث میں آ چکی ہے بحث میں آ چکی ہے کرنا جن جن ہے پہلے نمبر پر ترم شریف کیا میرے ہاتھ میں اس سلمزی پر شرح ہے تحفت الحدین عبد الرحمان مبارک پوری بہادی ہندوستان کا مبارک پور کا وحابی ہے عبد الرحمان مبارک پوری اسی لڑکی میں شرح ہے چار جلدوں میں پانچ میں تحفت الحدین چار میں یہ ہاتھ میں نمبر دو نمبر اونن کوبرا امام نسائی کی امام نسائی کی دو سنن ہیں ایک کوبرا ایک مشتبہ مشتبہ ایک دل میں ہندوستان میں چھپی ہو ہے پرانی وہ جو عام مٹی ہے لمبی تختی والی وہ سونا سونا رسائی ملتبہ ہے یہ ہے یہ میرے پاس بارہ جلدوں میں شعیب ارنود کی تحقیق شعیب ارنؤ خبیس کی تحقیق کے ساتھ وہ اسلپی ہوئی ہے سمجھ نہیں <تصفح> میں سات سات ملاتبہ بتاتا کروں گا کیونکہ ہوگا نا اس کا مرتبہ میرے لفظوں میں, میں دائر ہوتا چلا جائے گا کیونکہ تخلق مل جاتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ علم کتنا ہے ہم دیکھتے ہیں ایمان اور تکوا بنا کیونکہ قیامت کے کرو اللہ تعالیٰ یہی دیکھے گا یہ نہیں دیکھے گا کہ علم کتنا ہے یہ دیکھے گا ایمان اور تکوا ہے اگر ہے تو بخشے گا ورنہ پکڑ پکڑ کر جانا تو اب یہی دیکھنا ہے ایمان تکوا ہے تو دیکھتے ہیں اگر علم جتنا ہو ہم نہیں دیکھتے ہیں سچا ہو جانا دو لکھنا کیونکہ تخلکھ لا قلعہ بولو اچھا سونا نے کبرا سے خلاصہ اس سے خلاصہ نکالا تو سونا نے نشائی مجھ تباہ بنیا نمبر ہو گیا ابن ماجہ شریف کیا ابن ماجہ شریف کہو تو باپ پتا تھا سو ابن ماجہ شریف میں بابو باپ بے انمان ہے لیکن جس باپ کے بعد آ رہا ہے اس کا باپ کا نام ہے باپ فی دو مہمان کی دعا ہے اس باب, باب, باب اس کے بعد بعد والا باپ اس کے بعد کا باپ میں جی عدیش نمبر بتا دیتا ہوں تین ہزار آٹھ سو پچاس امام احمد نحمت امام تبرانی ارب اور جب حدیف ہسن صحیح ہو گریب عدص حدیف ہسن صحیح غریب کہتے سے ہی کس نے امام تن اب ان کے بعد امام تبرانی خود وہ سبیر کے اندر عباس احمد الباغ مکہ مکم سے چھپی دی. اس کے اندر ایسا ایک نقل اور بھی تھا کر کے پرو کہیف ہو شہید ہو بل حدیف ہو صحیح, صحیح. یہ واقعہ پہلے سنا چکا اسی موضوع کے اندر پہلے سنا اب مزید اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت عثمان میں اپمان عمارت پہلے نہیں پڑی تھی پہلی بار آبی بار بنا دیتا عثمان بن نے رضی اللہ لو فرماتے ہیں صحابی. عثمان عفان رضی اللہ لو بھی حادثت اللہ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 پکا نہ لا جا پھر کوئی نہیں اگر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہاجر گئی آجی دیکھتے بھی نہیں توجہ نہیں کرتے ملاقات کی شکا دال یہ شکایت کی کہ حضرت بات نہیں سنتے پکا لوانے اللہ ترسمان میں بات جا پانی لا لوٹا فتح کلو کر مسجد میں جو تیری ضرورت ہے مجھے کر دے بڑوں طرف آ جا اٹا کا پھر تیرے ساتھ میں چلوں گا پندرہ تالا جو لو وہ شخص گیا اور ایسے ہی کیا حضرت عثمان کے دروازے پر آیا دروازے کو جو دربان تھا اس کا. دام پجار باق باق باق آیا حضرت کو شخص کے طرف جناب ہاتھ کو پکڑا پکڑا بھاٹ بڑا بلا عثمان حضرت عثمان کے پاس لے گیا فا جس چادر کو بٹھا کر حضرت بیٹھے ہوئے تھے اسی چادر پر بٹھایا oh, oh, oh. اسی کو جس کی پہلے وہ پادری نہیں سن رہے تھے تو بچوں کر رہے تھے کیونکہ ہنور کی بار گیا میں اور دوسرے کر لی حضرت عثمان بن انہوں کے بتائے طریقے کے مطابق نبی پار کا وسیلا جو آ گیا توجہ یا محمد توجہ دعا میں کہہ رہا ہے دعا میں کہہ رہا ہے ہنور کے بھی کے بعد حضرت عثمان ادنی کا دور ہے اب توجہ مکالا حاض حضرت پتا کرا حالت تم مکالا لہو مان کر تو آپ <تصفيق> نے فرمایا تیری گل نہ منہ یاد ہی نہیں سی یہ ہوا آئی ہے کیوں نہ یادی کی مدیمے والے یاد تلاش پڑیا کام نہ گور کر بڑے دیب نے پمانے نے ماں رکھا تو حاجت کا متحد سات وہ مجھے تو یاد ہی نہیں سی تیری گل یاد نفر آفر پڑ گیا مدینے والا پر پاتے آ کے ماں کانت لگا محترا جی کوئی حاجت ہوگی میرے سو لگایا توجہ آئے آئے اور میرا دل یہ جی کہتا ہے کہ حضرت عثمان گلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو جی توجہ اللہ تعالیٰ نہیں نہ کرائی وہ محل کے شان مستعفی دکھانے کے لیے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عثمان جیسا حاکم ہو امیر القوم ہو اور پھر حاجت مند کی حاجت سنے گا ایسا واقعہ کبھی ان سے نہیں یہی دکھانا چاہتا تھا ذرا میں وہاں پیوں کر رات تیار کر لوں اتنے کیمیا کر رات کو بنا لوں یہ ساری روایت تو جو رکھ ہے تم میں لگا جلا تھا جمین اندے بندہ غلطمان جیوا سفارا کلم دولم تو تل <سؤال> کی توجہ پکا لوسمان میں کلم دو آگے تو کی توجہ آتے ہیں شکائی لے گا سر شکایت کی اپنے نبی نے ہو فرمایا دسو کیا سبر تم کرے گا فکالا یا رسول اللہ سلی کبھی شکا لیا وہ کبھی شکا لیا فرمایا یہ شکا لیا یارسول میرے پاس کوئی فیصل مجھے چلانے والا نہیں نبی نہ ہوں چلانے والا نہیں اور بات کو سمجھنا پڑا یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو تو فلاحی والے نے منڈاری کاری احمد لال بارش لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ مگر کمزور ہے نظر میرے کمزور کی بات نہیں ہے یہ حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں میرا فیصلہ مالا کوئی ایمانوں بالکل اچھے تھے چار وجہ پان لے لیا بتا بھر تھے پر نما بہا نہیں کیا فرماتے تو بلا سر بنا بندہ نہ مل رہا دے. میں لگ جب نہ ہومام تبرانی امام تبرانی خود محنت احمد احمد محمد واسمه عمیر بن یدید واہوا چیکا تفاداد بہی عثمان بن عمر بن فاردان شعبہ والحديث وشہی حل والو بہی حضرت وروا حضرت حدیثہ آون بن عمارہ آون بن عمارہ عون بن عمارہ ان روف محمد بن المنقدر ان جاد ربی اللہ تعالیٰ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ امارہ وصواغ حدیث شبہ بن شاہی فرماتے ہیں جو اس میں شوبا روایت کر رہے ہیں امام شوبا نے منگائے امام بخاری بخاری بڑی بڑی ہے شوبا وہ ابو جافر تکمی سے ختم تھے ابو جعفر تقری سے آگے یہ بتا رہے ہیں ان کا نام ہے امیر بین جو ہوا تھے لاکھون اور لطف کی بات یہ ہے سنت سنا دیتا ہوں سنع میں انہوں نے تھا فرما دیا ان ابھی جا پتمی المدنی آپ کو ملتا ہے حدیث بھی سن لی حوالہ بھی سن لیا انہوں نے کہہ دیا حدیث سے یہ البانی حبیشن کرنا یہ محکس جو مرایا بھی یورپ میں اس کی البانی البانی کا نام لیتے حجیت جناب ان کا وقت یہ بھرتا یہ ہے صحیح و سونا ترون یعنی اس نے ترونزی شریف کی حدیثوں کو جدا کیا ضعیف کو علیحدہ کیا اور صحیح کو تین جلد صحیح کی بنائی ایک جلد صحیح کی بنائی تو تیسری جلد جو صحیح کی ہے اس میں اس نے اس حدیث کو رکھا ہے یہ دیکھو یہ حدیث کل الفاظ موجود ہے کون سی اگلا حصہ وہ نبینے والی یہ حضور کے مثال کے بعد والا حضرت عثمانے بن بنہوں نے وہی صحابی جنہوں نے آنکھوں کے سامنے نبی نے کی آنکھیں واپس دیکھی انہوں نے حضرت عثمان غنی کے دور میں اس شخص کو بتایا یہ طریقہ اور وہ نواب اور وہ دعا یہ حصہ موجہ میں صغیر طبرانی میں ہے اور نبی نے والی روایت وہ ان حدیث کی کتابوں میں ہے جن کا پہلے بھی دیکھے گا اب یہ شہی لکھ رہا ہے اس میں پھر آگے باجا کا حوالہ ابن ایبن باز توجہ لگا یہ دیکھو میرے بھائی یہ ایک اور وہاں بھی آؤ شریف ترمزی شریف اس کی تاکید تفریح کیا ہے احمد شاکر نے وہ بڑا وہاں بھی کمیشن کا بہت بڑا انکم واقع ہوا ہے اس کے اس نے جتنا جلدوں میں کیا اگلی جلد مصطفی محمد حسین اللہ بھی ہے یہ پانچویں جلد ہے اس کے اندر وہی لکھ رہا ہے توجہ احمد بھائی یہ اسی طرح امام امام حسن سے ہی کریب فرما رہے ہیں اور یہ اسی طرح اس کو برقرار رکھا ہے سنوں نے ترمزیر احمد شاکر کی تاکیب کی بات کو سمجھنا شاید یہ آج کل کا بڑا مخرج اور بنا ہوا ہے کتاب چھاپ رہا حدیثوں کی تاکیب کر کر اس نے یہ حدیث ابن بازا شریف کی جو ہے سمجھ نمازہ والا کی کہتے ہیں فلم لی کی فلم لی اس کی تحقیق میں کہتا ہے حدیث ہم شکیف اکراجہ بل نسائی کی عام علی جوم بل لا اور یہ ایک سوڑ گیا اس کی مجھے لگتا ہو سکتا ہے غلطی کہ اس نے نسائی ام الام وا کا حوالہ دیا ہے امام نشائی کی عام الم بند لا کا اس نے آگے اور حوالہ دیا اور میں نے سنو نے کبرا سے آپ کو حوالہ دیا اس کا مطلب ہے امام نشائی دو کتابوں میں لائے ہیں خیر یہ آگے پھر کہتا ہے کہ جو بھی ہو یہ حدیش صحیح ہے وہ جو آگے باز ذکر کر رہا ہے اس کو میں بعد میں لاتا ہوں بعد میں حدیث کو لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو ابن تیمیہ نے بھی صحیح مانا ہے کتاب التسل وال وسیلہ میں یا جو مجموع فتح کی پہلی جلد میں موجود ہے اس کا یہ رسالہ اتوسل وال وسیلہ کس میں موجود ہے مجموع فتح کی پہلی جلد میں موجود ہے اس کے اندر جو سب صحیح مانا ہے لیکن تنظیم آگی کی کوئی مشورہ دکھا ہوں کہ کتنا ان کو نبی پاک کی ایک مرسکون ہے بات کو سمجھنا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نشک شریف کی شرح میرا دبل مفادیر یہ اک الحسن عبید اللہ مبارک پوری بہادی ہے اربی شرح ہے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 ایک سو ترپن سفا آٹھواں حصہ اس کے نو حصے جو چھپے ہوئے ہیں باقی ابھی نہیں چھپے لگا بھی آٹھواں کون سا سپا پتا ہے یہ آگے یہ وہ تیسری پاسی کتاب الدعوات کی تیسری پاس میں صاحب ابشکار اس حدیث کو لائے ہیں ایک دعا کو لائے ہیں اب بتانا یار کس لیے لایا ہے اگر یہ دعا رسول اللہ کے بعد پڑھنا ہی شرک تھا اور نجائز تھا جیسے ابن نے کہہ پکتا ہے تو صاحب ابشکار کیوں لاتے تھے یہ تو دعائیں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں وہ اور یہ دعا صرف وہ صاحبی نبینے کے لیے تھی بعد باز میں مانگنا ہی جائز نہیں تھا جیسے میں نے پہلے سبھی سرسوں کا مسیلہ بتا رہا ہے تو امام صاحب نشکار یہ شرک کا شپت کیوں دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کو پکارا جا رہا ہے اس دعا میں اور وہ بھی مفاد کے پاس بعد صاحب شریف کا حوالہ یہ خود بھی دے سکتے کیوں کہ یہ شرک کا سبق دیتے ہیں یہ خود مشرق ہے لوگوں کو مشرق کرتے ہیں اور مشرق کی کتاب کا حوالہ دینا ٹھیک ہے برا کیا برا کیا پڑھنا سنگیت سنگیت کریں گے گل کرتا سنا چکا کرتا ہے یا محمد جو الفاظ نشکا ہیں توجہ نبی ہے تو محمد بن نبی رحمدہ تو بے کا محمد پاکی کے نار میں ربر متوجہ توجہ اور توجہ میرے عجیب بات ہے توجہ تو بے کا یہ کہہ رہا ہے یہ تو حضور کو پکارا جا رہا ہے خطاب ہو رہا ہے اور نماز کے بعد دعا میں مسجد میں جیسے پہلے شراب کر چکا ہوں پچھلے حصے میں کہتا ہے وہ ہے جیسے حدیث کے فوائد بتا رہا ہے وہ پھر ان بفی انگرحی اخلا بفی ہے ان احبار ہو فل کل میں وت سب رحو فی اخلا دعائے ولفیتا بم فی ہال کا ہی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 افنا دعائے دعا, دعا, دعا میں اور ان سے خطاب کرنا اور دعا میں باتیں کرنا چائز ہے کی مطلب تو علاوہ ہو گلا سرکار پکار پکار کے کرو فائدہ بتا رہا ہے نا? شاہ <سؤال> سولہ جیسا کے نماز میں جب اچھا یاد پڑتے ہیں اس میں نبی پاک کو حاضر دل میں کر لیا جاتا ہے اور پھر سلام کہا جاتا ہے او شرک ای ہو گیا شرک ہو ٹھک گیا ہوسکے بچے مار گئے ٹھک گیا ایک ہی اندشن حکایت ہے نماز سلام علیکم وہ آتا دل چ حاضر کرنا پی تجھے نبی پاک من لو حضور سید آلم نماز چنا پکار بھی کرنی ہے دل حاضر بھی رکھنا سلام والی اور کہنا ہے باہر جب آئے حضرت نے مدی تاجدار تو طریقہ سیکھا سی بل دکھ دور عمل بھی کرنا جب بیٹھ کے دعا منگنی سرکار پکارنا دل چاضر پ ओ पी کی بکواس دکھاؤں یہ ہلکے کتے کی طرح بولتے سمجھتے نہیں ہم کیا بھاؤ کرائے ہیں اب یہی ابو الحسن ابو الفتن کیا لکھب ہے ابو الفتن عبید الشیطان مبارک پوری نامبارک پوری کی بکوا سناتا ہوں اس حدیث پر یہ واحد ہے جس نے پانچے کھولی ہیں ذرا میں خدمت کرتا چلوں تاکہ تم لوگ اس کی شرح کو پڑھ کر گمراہ نہ ہو کیونکہ کتا جو ہے کتا محدثانہ رنگ میں چل رہا ہے نا بھی اب محدثانہ رنگ میں چلے گا کتیا بچیا سورج تیری میں انہیں محدثیت کر لیں گے اچھا پنجابی اللہ سے پنجابی صحیح چلتے نہیں یہ سنو بھائی اماموں کی تصحات سن چکے خود وہابیوں کے گھر کی سن چکے ابن پیمیا کی سن چکے لیکن اس کی ٹانٹاں سنو کیونکہ اس میں یا آیا ہے نا یا مسمد ہو اور انی آ کتاب اور پھر وہ جیسا وہی آٹھواں سا جی سفر نمبر ایک سو ستاون سے لمبی بکواس کر رہا ہے اور اصل میں چلتا یہ سارے چلتے ابن تیمیہ کی طرف سے یہ لیکن یہ بات یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے ابن تیمیہ کی طرف سے نہیں کر رہا جو آپ سنا رہا ہوں پیچھے ٹانٹا ابن تیمیہ کی ہے لیکن حدیث کو ضعیف کرنے کے حوالے سے یہ ٹانٹا صرف اسی کی ہے تاکہ کیسی عجیب بات ہے میرے خیال میں اس کا یہ شاید استاد ہے عبد الرحمان مبارک قریہ ایک گھر کے ہیں یہ مبارک قریہ واپیوں کا ایک گھر مشہور تھا وہ سارے ایسے ان کے محدود ہوئے اپنے غام باطل میں تو فت ال کے اندر اس نے کوئی بات نہیں لکھی ضعیف بنانے والی اس کو. یعنی ضعیف کہنے والی ضعیف نہیں رکھا اس نے ضعیف نہیں رکھا لیکن یہ خبیص اس نے بھر دی یہ دیکھ ایک ورک کا دو ورک کے تین ورکے کے چار وغ کے بری خط کے ساتھ اس میں برے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے یہ کہتا ہے روج ہو حدیف لا یب لو کو دارا جتل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 ضعیف کرنے کی وجہ سنی ہے وہ وجہ جو خلاصہ بتاتا ہوں کہتا ہے اس میں راوی ہے ابو جافر اس کے متعلق ترمزی میں لکھا ہے کہ وہ ختمی نہیں اور ہے غیر الختمی یہ ترمزی کی بھارت میں ترمزی کی وہ غیر الختمی کے لاب ترمزی میں ہیں ترمزی میں یہ لفظ ہے جو چھپی ہوئی ہے ایک چھاپا توحفت الحوزی والا اس میں وہاں غیر الخت ابو جعفر ختمی نہیں ہے اب بات کو سمجھنا ابو جعفر نام کے دو شخص ہیں دو راوی ہیں ایک ہے ابو جعفر ختمی مدنی ایک ہے ابو جعفر رازی تمیلی بات کو سمجھنا ایک سیکا ہے ابو جعفر ختمی مدنی وہ مضبوط راوی ہیں کوئی کلام ان میں نہیں ہے کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے لیکن دوسرے جو ہیں اگرچہ مسلم شریف میں وہ بھی مسلم کے راویوں میں سے ہیں ابو جعفر راضی تمیمی پہلے کا نام ہے عمیر بن یزید کیا نام ہے بولتے نہیں یہ میں دونوں بیدن کا بیدن ذکر امام ابن حجر اسکلانی کی تقریب و سے نکال رہا ہوں اکٹھے ذکر ہے ہاں ایک کا پہلے ایک میں یہ ہے جناب جی امام فرماتے ہیں عمیر بن جزید بن عمیر بن حبیب الانصاری ابو جافر الحتمی المادنی انہوں نے صدوق لکھا ہے بہت ہی سچا ہے لیکن یہ نیچے تحقیق کرنے والے لکھ رہے ہیں پھیکا ہے اور تہذیب الکمال میں پھیکا پھیکا کے الفاظ ہیں یہ الفاظ نرم بولے ہیں حافظ ابن حضرت اسکلانی نے صدوق کے جو تہذیب الکمال ہے جس سے اصل میں انہوں نے وہ فکا سیکا کے سوا اور کچھ نہیں اسی وجہ سے یہ نیچے وہاں بھی تحقیق کرنے والے ہیں وہ لکھ رہے ہیں بل پھیکا تو سدوک نہیں ہے بل یہ پھیکا ہے س... یعنی ستروک سے اوپر کا درجہ ہے سمجھ نہیں آ رہا یہ وہاں بھی لکھ رہا ہے میرے پاس تقریب و تہذیب کون سی ہے بشار عباد معروف کٹر بہادی کی تاکیب شعیب ار ناؤد کٹر بہادی کی وہ بھی یہ نیچری بھی ہے وہاں بھی ابھی بھی ہیں نیچری بھی ہیں دونوں کی تحقیق اور یہ کیا کہہ رہے ہیں سیکھا ہے کیا ہے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 ابو جعفر ارازی ادمی مشہور اور بیکنیت ہی نام اس کا عیسیٰ بن ابی عیسیٰ ہے اور یہ تجارت کیا کرتے تھے سدو کن الحفظ یہ ہے تو بہت سچے لیکن حافظے میں ان کے حافظے میں خرابی تھی تھوڑی سی سج الحفظ کے لفظ ہے حافظے میں جیسے بھول جانا وغیرہ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 اور چار سنن والے یعنی ترمزی نسائی ابو داود ابن ماجہ ماجا اور بولو مرو ان چار نے بھی اور امام بخاری نے الفرت میں بخاری میں نہیں ان سے روایت نہیں ہے اور جو اوپر کے حضرت ہیں بات نہیں سمجھے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 اب یہ کتے طرح توجہ رکھنا میں توفت الحمدی سے بتا رہا ہوں پہلے یہ سمجھ کہ ترمزی شریف کے مختلف نسخے نسخے ہیں ایک نسخہ اس کے اندر غیر الختمی کے لفظ ہیں ایک میں وح الختنی کے لفظ ہیں تو نسخوں کا اختلاف ہے امام ترمزی کے یہ لفظ قطعی یقینی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں نسخے لکھنے والے جو ہوتے ہیں ایک نے لکھ دیا باہول ختمی ایک نے لکھ دیا باہر ختمی ایک نے لکھا وہ ختمی ہے ایک نے لکھا وہ اب ابن تیلیا کی طرف جاتے ہیں کس کی طرف پہلے اس کو کرولتے ہیں تو فت عبد الرحمان مبارک پوری شیطان کی یہ دل کال المام اور اب نے تعیا ہاکر ترمزی میں اسی طرح واقع ہوا وہ سائے العلمائے کالو جعفر القتمی و سمجھ نہیں آئے کہ ہمارے سامنے ترجیح میں اسی طرح ابن تیمیہ کہتا ہے لیکن باقی سب علماء یہی فرماتے ہیں کہ ابو جعفر ختمی ہے وہ سواب اور بات یہی ہے دوسری غلط اب میں نسخوں کا اختلاف ثابت کروں اس سے تو ابن تیمیہ کا قول ثابت کیا کال آیا لیکن وہ اب ثابت کروں کہ نسخوں کا اختلاف کس کا جی سوائے مرنا اس کی بات بہتر نشانے مر نشان کاٹ دے مکالا ٹی وی دسانے ہم شوریب ارناؤت کہہ ہے کون کہہ رہا ہے بہبا کہ کہ کے ہاں کہا ہاں کہنا کافی اصول نل خلیا نسخے ان میں اسی طرح ہے ون نسخہ کلتی دہل پوری فی شرح ہی اور وہ نسخہ کہ جیسے با کافی سیل ایک نسخہ ایسا ہے وہ سین کا اس نے نشان دیا کہ اس کے نام اس نسخے کو چھاپنے والے کا نام آتا ہے یعنی جس کا وہ نسخہ مکتوبہ ہے اس کے اندر سین کا آتا ہے اس میں ہے وہ ہوا اب ابی جعفر الختمی کہ وہ ابو جعفر ختمی نہیں ہے وہ قد ترجمہ ہوں ابن ابن و حجر فل کونا من تہذیب کتاب امام ابن حجر کی۔ اس کے اندر انہوں نے فرمایا کالا کالک ترمزی لہسا وہ ختمی نہیں ہے لا کے نیل ناکالا ہو مزی انل مصنف فیتو فتل اشراف انا ہو ختمی ہو لال ترجمہ ترجمہ یا جو ترجمہ حل مزی تھی تحلیب الکمال مستقل وہ احال علا ترجم ترجمہ وہ عمر عمیر بن یزید امام یوسف مزی جو اسماع الجال میں مسلم ہے سب کے پیشوا ہیں حافظ شمس الدین صاحبی بھی ان سے لیتے ہیں باتیں۔ ان کی اتباع کرتے ہیں حافظ ابن حجر کی کتابیں جو ہیں وہ بھی انہیں کی اتباع میں ہیں وہ حافظ شمس الدین کثیر وغیرہ کے ساتھ کون یوسف مصری جن کی کتاب تحزیب الکمال ہے آٹھ جلدوں میں بڑی خط کے ساتھ میرے پاس ہے اور اگر خط ذرا موٹا ہو جائے تو چوبیس پچیس جلدوں میں آئے وہ تحذیب الکمال بولو اب اس میں سنیے کیا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کرم کے حوالے سے ہی ان ختمی ہو کہ وہ ختمی ہے وہ کون ہے ابو جعفر ختمی ہے بول بول بول ابو جعفر ختمی ہے حافظ یوسف مرزی نے کس میں فرمایا نا تعزیب الکمال والے نے فرمایا توفت الاشراف میں کتاب کا نام کیا ہوں گی توحفت الاشراف سولہ جلدوں میں میرے پاس آؤں گا کتنا جلدوں میں شعیب اور نوت نے جس جلد کا حوالہ دیا سات نمبر جلد ہے صفحہ نمبر دو سو ہیں بات کو سمجھنا ہے تا تا تا تا تا تا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو, جو, جو نسخہ ترمزی, نسخہ نسخہ ترمزی کا امام مرزی کے پاس تھا اس میں ان ختمی کے لفظ ہیں لہسا اور غیر کے لفظ یہ کسی کا کی زیادتی ہے تو اس نے کیا بڑھا دیا کسی نے لہسا اب یہ دیکھو واضح فرق نظر آ رہا ہے زیادتی کا کہ ایک نسخہ سین والا اس میں ہے لسا ہوول ختمی ایک دوسرا جو عام چھپا اس میں ہے غیر الختی ایک غیر کر رہا ہے ایک لسا معلوم ہوا امام کا اپنا نسخہ نہیں ہے سمجھ نہیں آئی یار لکھنے والے نے کسی نے لہسا بڑھا دیا کسی نے سمجھ نہیں آئی لیکن اگلی بحث نا چیز کی پڑی ہے جو آپ کے پر کھول دے گی دیکھنا تو صحیح پرواز کیسے ہوتی ہے اب کیا ہو رہا ہے آگے سنیے شیبر نوت لکھتا ہے پورنا ہم کہتے ہیں وہ ایا نہیں ہے کوئی اللہ دِلا کافی سونا مترمز تو ہے کہتا ہے سونا نے ترمدی میں جو بھی آیا ہو چاہے ان ختمی آیا ہو چاہے غیر ختمی آیا ہو ہونا آباد جعفر جو لیے آباد جعفر آئے ہارا ہو بل ختمی یل مرد یہ ختمی مدنی ہی ہے کما جا مصرحن بے نسبتیں ہی تھی روایت غیر المصنف من وجوہ مطابطے جیسا کہ ایمان قدی کی کتاب کے علاوہ دوسرے ایمانوں کی کتابوں میں صاف آیا ہے حدیث کی کتابوں میں آیا ایک فنک سنائی کئی حجی کئی روایتوں سے اور کہتا ہے اس میں ہوں امیر بین یذیر بین امیر وہ ولنوی کا نہ ہوں سارے آل علم کتنے آہل علم ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں وہ مسے کا تم بے اتفاق علم وہ راوی ابو پر ختمی تمام امام کا اتفاق ہے ایسے کا مضبوط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 دیکھ لو میں دو میں دو میں ابو جعفر کہا تیسری میں فرمایا ان ابھی جعفر امیر بن جدید ہے یہ بن جدید یہ اوپر ہے عمر نہیں اور یہاں پر ابن خراشا لکھا ہوا ہے اس نے لکھا تھا شوہیبر نو اتنے ابن امیر آ عمیر تو ہو سکتا ہے کہ خراشہ دادا ہوں اگلا دادا تو انہوں نے اگلے دادے کا ذکر کر دیا ورنہ غلطی اس کی ہے یہ امام نسائی ہیں سمجھ نہیں آئی بولو برے اب یہ صاف آ گیا جعفر دافر بن بنجلی نسائی کو چھوڑو اب آ ابن اب اب مول مرے کتنے گئی مرے پورا لا کے بیٹھا رہو بیڑے گھر کی بیٹھا ہے سمجھ آئی اب بولو مرو یہ کون سی ہے آگے آگے یہ اپنے باجا شریف ہے نتیجہ فرل مادانی اب بولو مرے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 بولدا نہیں ذرا محد سانا رنگ تو چلنا بڑے وحد سے پتر محدس ادھر دیکھ ہاں ہاں ہاں آگے جا کر اگلے سفے پر ایک سو چوراسی سفے پر امام کبرانی فرماتے ہیں نبی جعفر ختمی وائس مہو میر بین جدید بہو سے کت ہے وہ باس کروں جو کسی نے نہیں مزید آ گیا میں تین بوگل رسالت وڑیا تین سائی تین یہ کتاباں دسنیا لانتیا تین دسنیا سورج تین دسنیا اور تی دشمن رسول دسے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 یہ ان سے لینے والوں میں ہے ہی نہیں ہم ان سے لینے والے صرف یہی ہیں جو مضبوط ہیں اب وہ جافر ختم ہے اب دیکھ یہ وہ فائدہ ہے جو آپ ناچیز کے پاس پائیں گے فضودر احمد لان فضور در کرم سمجھیے گا کھولی آ, دلوقتي دلوقتي دلوقتي. آلو آلو جی کھولی بات نہیں توجہ میں کدھر کی یار ہوں ابو جعفر کدھر ہے ادھر ہے جی جلد کنا دب ابوا کنتوں کی جلد میں آٹھویں جلد میں حافظ یوسف مرزی نے تہذیب الکمال میں ذکر کیا یہ آ گیا یہ ہے ابو جعفر راضی یہ دیکھو لیکن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 میں وہ بھی سارے سنا دیتا ہوں اچھا امام یاہیا بن مئی فرماتے ہیں یوگتا وہ حدیث ہو یہ اور روایت ان سے بولا کہ میں ہو جبھی کبھی خطا کر جاتے ہیں یاہیا بن مئی کی اور روایت ہے سالے ہے اچھا عباس دوری نے فرمایا بن مہین سے سیکھا ہے وہ ہوائی اگلے تو فیم آجروی اب مغیرہ غلطی کرتے ہیں تو مغیرہ میں کرتے ہیں مغیرہ سے جب روایت کریں تو غلطی کرتے ہیں دوسروں میں نہیں اور یہ حدیث ہو مغیرہ کی نہیں دوسروں کی ہے بات کو سمجھ ذرا آگے چلیے اگلے نے کہا روان مغیرہ وہ علی بن مدینی, بر مدینی ہے علی بن مدینی, مدینی اچھا مدینی احسان احسان ان, ان سے یعنی امام بخاری کے یہ بھی استاد وہ کہتے ہیں مغیرہ اور وغیرہ تھے روایت سے اب کرے خلط مالت کر لیتے ہیں علی بن مدینی کا اور کول ہے فرمایا ہمارے نزدیک سے کہا ہے یہ وہ علی بن مدینی ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کسی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو بچہ محسوس نہیں کیا صرف یہ استاد میرا تھا اس کے سامنے میں سمنٹا تھا اپنے آپ کو کہ میں بچہ ہوں یہ بڑا ہے بزرگ <تصال> یعنی میرا علم اس کے سامنے بچوں کی طرح لگتا تھا یہ علی بن مدینی وہ ہے آپ نے سمجھنا ہاں امام بخاری کی حدیث بخاری ان سے بھری پڑی ہے وہ فرماتے ہیں کا ایک خیر پھر حضرت محمد بن عبد اللہ بن عمار موسری فراطے سے ہے محمد بن عثمان بن عن علی بن فرماتے ہیں انہوں نے بولے تھے احمد ابن کامل والے وہ فرماتے لہو احادیف احادیف اس کی حدیث بہتر ہیں وہ قدر وس ہو بہت سے لوگوں نے متحا مستقیمہ اکثر حدیث ان کی بالکل ٹھیک ہیں وہ ارجنہ لباس رہی میری امید یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے خیر آگے فرماتے ہیں سکا کے لفظ ہیں وغیرہ وغیرہ خیر پھر بتایا کہ امام بخار فلاں اب اب ان کی عادت شریف ہے توجہ ان کی عادت شریف ہے یہ پہلے لکھتے ہیں امام یوسف مزید اس راوی نے کن سے روایتیں لی ہیں اور کن کو روایتیں دی ہیں ہماروں اب پہلے وہ میں بتا دوں کہ وہ ابو جعفر والی روایت کن سے لے رہے ہیں عمارہ بن خزماً امارا بن خزما کن سے لے رہے ہیں یہ دیکھ لو روا ان روا سے امام نصری یہاں تک ان راویوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے یہ ابو جعفر لیتے ہیں کون ابو جعفر راضی تمیمی لیتے ہیں جن اس میں یہ دیکھ لو آصرف بن آئن کے لفظ آئن عمارا بن خدمہ آئن والے ہیں شروع میں آئے نہیں نا ان کے نام سے اس میں فرمان آسین بن ابن نجود ایک عبد العزیز بن عمر بن عبد ال دو اتا بن ابی ربا تین اتا بن اصائب چار امر بن دینار پانچ آگے کاف کا ذکر ہو گیا کاف والے نام آ گئے یعنی کیا مطلب امارا بن خزمہ امارا بن خزمہ سے انہوں نے کوئی روایت لی ہی نہیں اب اب دوسرے دوسرے ابو جعفر کی طرف چلتے ہیں چلوں بہت پیسانہ رنگ کی خدمت بہت پیسانہ رنگ میں کروں یہ جلد نمبر آ گئی پانچ آئن کے نام والی وہ گنا تھی پنیتوں جلد یہ ہے بن یزید یہ ہے امیر بن جدید چار سو ستانوے سفا جو چھاپا میرے پاس ہے الرسالہ والا عمیر بن جبید روا سمجھو روا روا ان جل سے جل سے کیوں نے ریوایت لی ہے یہ سامنے یہ ہمارا توجو امارا بن فزما بن کا اور ترمجی کا حوالہ ہے کہ ترمجی نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں ان کی ترمدی نے ترمدی نے ان کی وہ حدیثیں اپنی کتاب ترمدی میں نقل کی ہیں روایت کی ہی ہیں جو امارا بن فزیما سے ہیں ان کی ابو جعفر ختمی کی اب بات کو سمجھنا یہ صاف پے کا نشان بتا رہا یہ سین کا یہ نسائی کا ہے یہ کاف سو نکتا یہ کس نہیں یعنی ابن ماجہ کس بھی نہیں بولو مرو معلوم ہوا یہ کسی کا تب کی غلطی ہے نسخہ وہی صحیح ہوا جو یوسف مرزی والا تھا جب ابو جعفر لالی کی وہ بن بال سے روایت ہی نہیں تو پھر خیر ختمی کیسے کہہ سکتے ہو معلوم ہوا وہ ختمی ہے حدیث ہر ہاں لحاظ سے صحیح ہے کتتے وہاں بھی مارن یہ جان کے نے شیتان در کی اور بری خالت میں ہر ذرا اور گل سو ایک نئی بار چڑتا کسی مسلے میں ادھر یہ اس میں کہتا ہے پرمام ترم نے بھی فرمایا غریب ہے غریب کا مطلب کیا ہے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 کہ بڑے بڑے حافظ محدثین نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صرف اسی راوی سے ملی ہے اور سے نہیں انہوں نے کہا ہم نے تلاش کر لی فلان جگہ پر اس رابی کے علاوہ اور بھی موجود ہیں اس کتاب کا نام ہے لہ سک لہ سک کا نام حافظ ابو الفیض خماری یہ بھی بہت بڑا نزدیک زمانے کا محدث ہوا ہے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 قبراری فرماتے ہیں روا حاضل حدیثہ اون بن عمارہ عن روخ بن القاسم عن محمد بن القدر رضی اللہ تعالی ان کہ اس حدیث کو روایت کیا اون بن عمارہ نے روخ بن قاسم سے وہ حضرت محمد بن ملقدر سے وہ حضرت جابر صحابی سے یہ ایک اور سند ہے یہ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 یہ آن بن مارا کی بات آ گئی اب وہ احمد حدیف فرماتے ہیں وہ حدیث ہون بن مارا اگرچہ ریف ہے لیکن ان کی حدیث لکھی جائے گی کیا مطلب اعتبار کے لیے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور صنعت کے ساتھ کہیں حدیث آئے تو اس کی ملا کر مضبوط بنا سکتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی مضبوط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 ہر بولر ثابت ہو گئی اور یہ کتا پھر آگے جا کر کہتا ہے بس اچھا اس نے پھر عجیب تعداد بیانی کی ہے کبھی کہتا ہے توقف کرو کبھی کہتا ہے بس بس ثابت ہو گیا غلط ہو ہوگی بس ثابت ہو ہوگی غلط ہو نہیں کبھی توقف کبھی بھائی کادیش کے سبوت کے بعد السلام علیکان جو اندیوں پر کلام پہلے کر چکا ہوں اسی سے اس کے بعد یہ میں پکار اور کگائے حاجت کے لیے غائب غائب کو پکار خصوصاً رسول اکرم کر اسی حدیث صحیح لوہے طور میں ثابت ساتھ آئے گا اور سچ بات نکل جاتی ہے یہ لکھ رہا ہے پہلے کہ اس حدیث میں فائدہ ہے دل میں حاضر کرو بھائی مان تیرے نزدیک اگر قابل ہجتی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے سمجھ لیا اور یہ کلاس کے لیے توجہ یہ کہتے ہیں شیک حضرت عثمان بن حنیف کو تو خود کہہ رہا تیمیہ بعد میں انکار کرتا ہے کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ صحابی حضرت عثمان بنوں گا اس نے غلطی کی ہے جو یہ کہہ دیا ہے کہ یار تم اب بھی کرو حضور کے زمانے کے بعد اور بتا دیا ہے تیر وظیفے کے طور پر یہ عثمان کروں گا صحابی کی غلطی ہے وہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے یہ, یہ لکھتا ہے اس میں مجمون فتح بل وسیلے والے رسالے میں اب بات کو سمجھنا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 بے مانا سورا بتا دیں صحابی مشرق پھر شفت پر اللہ تعالیٰ اتنا انداز کر رہا ہے کہ ادھر دعا ہوتی ہے وہ فارم ہوتا ہے ادھر پروان فورت بلوا لیتا پہلے بات نہیں سنی جاتی اور پھر اپنی نشست میں اپنے ساتھ بٹھایا جاتا ہے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 Thank wow. you. تین حوالے سن لو یہ کہتے ہیں خبیش بکت رہتے ہیں کیا پتا ان کو اور کیا پہلے <تصفح> تو سنا چکا ہوں میاں پہلے سنا چکا ہوں پہلے سنا چکا ہوں خود اپنے تیمیر اپنے کئیم کی گھر کی باتیں <تصفح> وہ مان گئے ہیں حضور تو حضور رہے یہ <تصفح> امتی جو ہے یہ رشتے داروں کے قبروں میں حالات جانتے ہیں اور خصوصاً صالحین لوگ تو مرنے والوں گھر میں جو کچھ ہو وہ سب جانتے ہیں یہ سب کچھ سنا چکا ہوں سنا چکا ہوں نا اب دو تین کتاب روح کے والے سے دو تین حوالے بڑے چوندے چوندے تو جن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تمام احوال پر حاضر و ناظر ہیں اور قائم ہیں شاہد ہیں حاضر ہیں ناظر ہیں کائم ہے بولو اے اپنی امت کے تمام احوال پر حضور حاضر ہیں ناظر ہیں شاہد ہیں کائم ہیں جی یہ میں جتنے لفظ بول رہا ہوں یہ جی اماموں کے ہیں میں اس وجہ سے بول رہا ہوں پہلا والا سنیے میرے بھائی امام زین الدین عراقی امام ولی الدین عراقی باپ بیٹا دونوں محدس کامل بڑے حافظ ابن حضرت کلامی کے استاد ان کے استاد پرخ تقریب فی شرح التقریب یہ ہاتھ میں جد دوسری حصہ تیسرا بولو دو سو ستانوے سفا بولو ترف تفریح سنا ہے پہلے حدیث کمر جس کے تحت وہ کچھ لکھ رہے ہیں اپنا قیمہ ہاں وہ حدیث سنو سنا دوں گا بولتے نہیں سنئے میرے بھائی بخاری مسلم ابو داؤ دن سائی انکھا بنانا میرے نندرسورسل خارا لے من فس اللہ کسما دہی آل لے فکا لارا فل شہیدان حضرت حکم بنا امر صاحب فرماتے رسول اللہ سل ایک دل تشریف لے گئے عہد پہاڑ کی جانب جہاں پر عہد پہاڑ تو جہاں پر شہدا ہے شہدا ہے کی کمرے ہیں وہاں جا کر ایسے نماز پڑی جیسے مسجد پر نماز پڑی جاتی ہے تمام سارا فیصل ممبر پھر ممبر پر تشریف لائے واپس یہ عہد پہاڑ تقریباً ایک میل دور ہے آ کر ممبر پر تشریف لے گئے سال سے پہلے چند دن کی بات ہے نمبر پر تشریف لے گئے پکا لارا کل کم میں تمہارا پوش ہوں جو پہلے جا کر جنت میں بندوبست کرنے والوں وہ آنا شہید ہوں کمبھ اور میں تم پر حاضر ہوں شہید شہید تم پر شہید ہوں تمہارے تمام احوال کا گواہ ہوں توجہ دراؤ اور شرح ان سے بتاؤں نا جن اماموں کا نام لیا شرح انہوں نے کر لیا بہلا ہے اور بے شک اللہ کی کر سم لاندور لا میں اس وقت اللہ کی قسم میں یقین بلا شبہ اس وقت اپنے ہاؤ پوسر کو دیکھ رہا ہوں ساتویں آسمان کے اوپر جنت دے اسی سے بھی اوپر عرص کی چھت اس نے ہاؤے پوسرے سونے ندی مت کوئی سمجھے گواہی شہید شہید گواہ کرے آخ سڑا کے گواہی دینی ہے نہ میری آخری دے ما میں کھلو کے نمبر پہ میں کھو سرتا دینا وا یہ جج دیکھنا میرے واسطے میں تو حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں یہاں اگر ان کو دیکھ رہا ہوں تو شہید ان علیہ کا یہ معنی ہے کہ تم پر نازر حکم میں بھی دیکھ رہا ہوں ورنہ یہاں پر یہ بتانے کا کیا مقصد ہے اور سن بھائی کد ہوتی تو مسا دی ہزار ساری روئے زمین کی چابیاں اللہ نے مجھے دے دی کھینچا دیا نہ سوراضی لے ہندوستان تو تھکا تو ایمان میں لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد اور حضور کے ہاتھ میں محمد علی اس کے اختیار میں کچھ نہیں اور سورا توان اس کے اختیار میں کچھ نہیں حضور فرماتے ہیں ساری زمین کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ کنجیاں میرے ہاتھ اے آزادی لے ہندوستان ابوڈے چمگادڑ جانتے ہو آزادی لے ہندوستان ایک آزادی لے عرب ہوا ایک ہندوستان آزادی لے عرب ازن عبد الب اور آزادی لے ہندوستان اسماعیل ہوئی سمجھ نہیں آئی بنو یا جو ہے امام امام, ولی الدین امام زین الدین عراقی اور امام ولی الدین عراقی کی شرح سنیے آنا شہید ان کے لفظ کے تحت کیا لکھتے ہیں امبر آپ فرماتے ہیں وہ آنا شہید یہ جی موافق ہے اللہ تعالی کے فرمان جی نبی کا آنا ہے انای شہید و یک رسول رسول تم پر گواہی دیں گے شہید توجہ آپ فرماتے آئے ہیں وہ قدم لوگ کے رافک تفصیل اسلامیہ شاد و من لاؤ وہ ملب جراؤ حدیث تفصیلوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گواہی دیں گے چاہے پہلے تھے یا بعد والے آپ نے کسی کو دیکھا اور کن چیر کو نہیں دیکھا اور کمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو باتیں بتائی ہیں ایک یہ ہے کہ سے پہلے جا کر آپ سے پہلے تم سے پہلے جا کر میں کر تمہارا بندوبست کروں گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہتہ یا شہاد سارا کرا ستا نے تنا فا نے گئے رہے آ فرماتے ہنور نے دو باتیں ایسی بتا دی ایسی سپتے شاہ نے اپنی بتا دی جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی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 اپنی حیات و موت دونوں حالتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر نظر رکھنے والے کائم پر پہ امر ہے انہوں نے سب معاملات سب کم سب امر سب چیزیں ساریا گلان آپ انہوں نے قائم نے کیا مطلب نگران نے آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے آگے ایک سند ججید کے ساتھ سناد جد کے ساتھ حضرت توجہ عبداللہ ابن مسعود سے حدیث نقل کی مسند پسار کی سند جیت کے ساتھ کیا آپ صلی اللہ نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کو. تو بے تھوڑا وہ و جا تھولا کم کئی حضرات کہا تو حد بے فون وہی تمن فرمایا فرمایا سند جید ہے سند عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں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 نہ پہلے پہلے وہ حیاتی خیر الکو میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اس وجہ سے کہ کچھ تم کرتے ہو ادھر کچھ مسئلہ ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج آ جاتی ہے یہ مانا یا تم بیان کرتے ہو باتیں مجھ سے میں تمہاری تم سے کرتا ہوں یہ دو مانے یہاں پر کیے گئے ہیں پھر آگے تو وفات بھی میری تمہارے لیے بہتر ہے کیوں کہ تمہارے عمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں پیش ہوتے ہیں فمارا ہے تو خیر جو اچھی ہے جو تمہارا خیر کا عمل ہوتا ہے میں کہتا ہوں الحمد شکر ہے میرے امتی اچھے کام کر رہے ہیں اور فرمایا اگر کوئی وہ تو میں انشاء اللہ اگر کوئی برائی کی شر کی بات تمہاری دیکھتا ہوں تو پھر اس طرح تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں ایک حوالہ ہو گیا قائم پہ امر ہند قائم شہید حاضر نازر امروہے ناظر دیکھنے والے حاضر یہ نہ مانے ناظر تو ہو گئے کیونکہ حضور فرما رہا ہے،, ہے تو مارے ہم لوگوں کو دیکھتا ہوں شہید اور نالح ویسے شہید جو ہے نا شہید اس کا مانا اگر گواہ بھی کرے نا شاہد اور شہید کا تو اس کو گواہ کو بھی اصل اس وجہ سے گواہ کا شہید <laughs> شاہد کہتے ہیں وہ میرے بھائی کہ وہ حاضر ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ واقعی میں حاضر نہ ہو تو گوئی نہیں دے سکتا اصل شہید شہادت کا مانا حضور ہوتا ہے شہود کا مانا اصل حاضر ہونا ہے جواز ہوتا ہے اس کے بعد امام ابن الحاج مالکی کی وہ شاہ تھے یہ مال کی آ گئی کون آ گئے المند خال محد سب ناج کی یہ محد ابن نے ابھی کے شاگرد میں سن سات سو سینتیس میں وفات ہے کہ سن میں اب اس وقت کے علماء لماکہ کی دا سنی یہ کہتے ہیں اس وقت احمد رضا نے بنا لیا اس وقت کے علماء لمکا کیدھر سناؤں آپ فرماتے ہیں جلد نمبر دو پہلی سب حصہ نمبر پہلا ایک سو ستاسی سبھا کتنا یہ بیان تو میں ان شاء اللہ وزیر ایک اور مسئلے میں پیش کروں گا تفصیلی مکمل ان اب اس مطلب کے مطابق بات سنا دیتا ہوں آپ صفحہ نمبر 187 پر فرماتے ہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں ایک نہیں سب علماء ہمارے مال کی مذہب کے ہوں جس طرح کے بھی ہوں سارے ہمارے علماء ماں فرما اگر مال کی مراد ہو تو مال تو سارے ہو گئے اگر ایسے سنت مرادوں تو پھر سارے شو تو ہے ہاں کالاؤ رحمت اللہ سورت اللہ فائدہ فرماتے ہیں ہمارے رمالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آئے تھے کریمائے لقد رہا تیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کی رات بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی ان میں سے سب سے بڑی نشانی تو دیکھی اللہ فرما رہا ہے بڑی نشانی ایک دیکھی ہے اب وہ کیا ہے فرماتے ہیں وہ جی ہمارے علماء فرماتے ہیں قدور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر اپنی صورت شریف دیکھی وہ دلہے بنے ہوئے ہیں ساری خدائی دلہن بنی ہوئی ہے فرماتے سورت سلام سلام پیدا ہوا رو سلم ہم لوگ وہ دلہے پڑے ہوئے پیدا دور شتے سر ہوں ہت ت سن جیڑی سن اس وقت آپ فرماتے جرک دو ولا یوخب فلاں جڑ دو ولا یو, یو خب فرماتے تو پا چلا جب سب مکسو دے پہنا تاؤت تے پہ. آپ دلہن آپ کے لیے ہے سکنا ہے دلہن دلہن دلہن لکی روے دونیں تو خدائی لکی روے میں دلہن چھپی روے دونیں تو ممکل نہیں دلہن چھپی روے دونیں تو ممکن خدائی چھپی آب آگے فرماجر دیکھتے فرما, فرما سامان اب جو حضور کا وسیلہ پیش کرتا ہے اب اس سگا سب ہی جا آپ کو باپ کو فریاد رکھ آپ آپ کے وسیلے میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہے اگلا لفظ بم ہے بم کیا فرم تہ اور ہو یا اپنیاں حادثہ لوڑا اپنیاں ضرورت نبی پاک سے طلب کرتا ہے یا رسول اللہ میرا کام کر دو کالا کا ہوا من ہو اپنی ضرور تہذی حضور سے ہی مانگ تو فرماتے ہیں فلا یور یورت تو بلا جو فرمایا ممکن ہی نہیں اللہ کی ٹالے ہے جی اللہ دے اور یہ سوا ہو جائے یہ ہے پکا شر علماء مالکی تے سارے ستویں صدی اٹھویں صدی, اتوی صدی اس رمانے دے سارے مشرق ہو گئے پکے اللہ میں خارا میں طبیعت بڑی خراب ہے گلا نہیں من چلنا کہ میں کیا میں بوا جلا پیا چل کے سمجھا گا منظور ہے کنٹا پرواہ ایسا وقت حضر دسل کے ہو بہ سکنا کیونکہ سونے با چونے بہ چڈیا چشتی تاری گل سی کر سیر آپ کا گل سی دس ایدیاں ہائے ہائے ہائے ہائے اگے میں ہوں کی اگے ہوں کی کی دسا تینوں بھائی اگے کی کی دساں اگے جا کے فرما دے ہائے ہائے ہائے ہائے خود اعتراض کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یار تھی جا اگے پھر فرما دے مجنہ والا تھا فرماتے ہیں موائنا بھی ہے حدیث دی کر دیں آپ بھی پوری کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو جو فی ہی علیہ و والسلام اصل میں پوری فصل باندھی ہے نبی پاک کی قبر کی زیارت کی آدھا آپ بتائے ہیں کیسے زیارت کرے ہاں تیبیا سے بم سٹیا ہے نا میں کب کھا لا آگے پھر فرماتے ہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں رحمت اللہ سلم کماؤ بھی فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں ججارت کے لیے جائے ہمارے او فرماتے ہیں ایسے ہی ماحول کریں میں حضور کے سامنے ویسے کھڑا ہوا ہوں جیسے آپ زندگی میں ہوتے تھے فرق میں نمو کہ مشاہد ہی لو مت ہی وہ مار فتح ویاہ مان ممی جاتا ہے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 فرمایا جیسے زندگی میں جانتے تھے اسی طرح وفات میں جانتے ہیں وفات کے بعد جانتے ہیں نیتہ بھی جان دیں ارادے بھی جان دیں خیال بھی جان دیں گے امت ہر حال بھی حضرت اے بولے اتنا فرق بین موت ہی و حیات ہی آنی آنی فی مشاہدت ہی لے مارے فتح کے احوال جلی جلنا خفا افی ہے یہ سب کائنات یہ سب امت کے احوال نیتا ارادے سب کچھ حضور کے سامنے بالکل بازے ہیں کوئی خفا نہیں ہے کوئی پوشیدگی نہیں کتیا دس تورا ہے مدردا بنایا دو بندیا لانتی مدردا بنایا احمد رضا بنایا نہیں ہمیں پر پڑ کر فلایا ہے ان کا اتنا کسور ہے دل ان کا مجبور ہے حق کے بیان پر مسرور ہے ان کا اتنا کسور ہے دال تب عقیدہ گھڑتا ہے ہمارا عقیدہ پرانا ہے سنو سنو پھر آگے وہاں بھی ورگا کوئی اگر بیٹھا ہوئے تو اعتراض کرے ابنیا میرے امام ابن الحاج مالکی کے ذہن میں وہ سوال بھی اٹھا ان کا اور جواب اٹھایا انہوں نے فرما القائل اگر کہنے والا یہ کہا ہاں تو مختص ختم بل بولا بہو جانا نہیں لتی کو جانا جی تو ساری شان لب گئی ہے بندے واسطے نقی واسطے سابت ہے امام جواب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 اور لانتی سید لمبے بک ہیں وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ یہ بہت واقع ہوا ہے ملو اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت امال امتوں کے لوگوں کے پیش ہوتے ہیں مردوں پر مومن پر نبیوں پر سب پر سال ہی پر تو ان کی وجہ سے پہچانتے ہوں حالات کو اور ابن قیم اور ابن تیمیہ کے حوالے سے سارا پہلے سنا چکا ہوں یہ امام کو اکیلی تھوڑی بات کر رہا ہے وہ خبیذ بھی کر گئے بولو اگے سنگ گے بھائی تم لوگ لگا لے گا اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں وہاں جی اشیاء مغیبت مغرانہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے غائب ہیں غائب ہیں غائب ہیں جب آ گئی باتیں بتا گئے بتانے والے حدیثوں و قرآن میں آ گئے تو ماننی پڑیں گی بات ولہ عالم فرماتے ہیں نا کفافی آگا بیانن فرماند نے اگر آخری بیان میرا سننا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرما مومن من لنگل برور اللہ کامل مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے و نور اللہ اللہ یہ شیر اللہ کے نور کے آگے کوئی حجاب اور پودا نہیں ہوتا سال مومن جنور اللہ مومن کیسے کیسے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے بنور اللہ اللہ یہ بہوش ہے اللہ کے نور کے آگے حجاب نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں نبی ولی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں بولے وہ اپنی اپنی گل تو کردا انہاں دی تے پھر اور ذکر یہ کیو تے ویکھ دے نور خدا ناز اس کے بعد یہ اگے سمجھ ای? اس کے بعد ایک بہت بڑا حوالہ حضور برکت الر رسول فی الهند شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا ای? یہ، وہ پالک ہے جناب جی ہاں جی تاج الکل کا ذکر کرتا ہے فلانے فلانی کتاب بندی امیر ساڈے نے دس لواں کے ہزور کور اور دوست سنی ہوئے اب یہ بتائیں گے کہ حضور کو حاضر ناظر ماننا یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے اختلاف بھائی نے یہ میرے ہاتھ میں آپ کی اخبار الخیار شریف ہے اس کے حاشیے پر آپ کے مکاتیب ہیں مکتوبات خطوط آپ کے مختلف خط ہیں کیا ہیں یہ ذرا دیکھ لینا میرے پاس یہ دیکھ سو پچپن سفا یہ چھپی ہوئی کونسی ہے فاروق اکیڈمی ضلع خیر پور گمبٹ پاکستان کتنا سفا ہے وہ وا چندی اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت یکسرا دری مس علا خلاط نیز کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبۂ مجاز بحقیقت حیات بے شائب مجاز بک پاگ سڑک ہے سڑک میرے مدینے والے بابا چندی اختلافات کیا حضرت بحقیقت حجات مجال کبخ میں تامیل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 حیات حقیقی کے ساتھ زندہ کائم اور باقی ہے اور اپنی امت کے آمال پر حاضر بھی ہے نادر بھی ہیں پتا چلا امام ابن الحاظ نے جو فرمایا علماء ماؤ نا اس سے مراد ہے تمام علماء علمایا یار انہیں اختلاف ہوئی ماما لوگ پر اس گل اختلاف نہیں ایک تو سرکار حقیقت حیات نال زندہ ہے یہ نہیں کہ آپ لیتے ہوئے ہیں بس نو تو لیتے ہو جس طرح دنیا میں زندہ سے اسی طرح ادھر زندہ ہے اگر چکم مل موافقت یہاں کی زندگی کے ساتھ نہیں لیکن یہاں کی زندگی کی طرح وہ بھی حقیقی ہے مرے وہ کیا ہے یہاں پر مراکل فلاح پڑی ہوگی یہ مراکل فلاح نور الزا کی شرح مصنف کی اپنی اس کے آخر میں اس کے آخر میں سید الانبیاء کی زندگی پاک کے متعلق یہ لکھا ہے سولہ برے ادھر دیکھ سد آخری فاصل کی جیارتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ملتا ہوا مختلف اندر محبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہ کو ممتہ ان بجم المظے وال عاداد غیرران نہ ہو ہوجےہ الہ ابثالقاسرریہ شریف مقاماتے۔ فرماتے ہیں ہمارے یہ محققین کے نزدیک بات پکی ثابت ہے آپ صلی اللہ وسلم زندہ ہیں رزق دیے جاتے ہیں اور جتنی لذت کے کام ہیں اور عبادات ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالی حضور کو حاجی حاجی معاذ اپنی لذت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے فرماتے ہیں سوڑو غیر اللہ فرماتے ہیں بات صرف سے ہے کہ جو لوگ شریف مقامات عظیم مقامات سے کاصر ہیں پر ان سے اللہ تعالی نے جراض چھپا رکھا ہے اے اے اے, اے, اے اے اے اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ منکر جرسور ہیں ایک کمینے مکا مات والے نے یعنی کیا مطلب ہے گھٹیا تے گٹییا تے کمینے لوگ نے یہاں دی نظر ایڈی ہے ہی نہیں جہے اچیا پرواز والے نے وہ سارے ہی سمجھتے ہیں آ فرماتے ہیں اسی کا ترجمائی کر لو جو سنا چکا ہوں اسی ساری بات کا ترجمہ لاد کے شیر میں آ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں عرش پر پر ہے ہے تیری تیری نظر سارے الفل ار گل پیلے فل سفر اے اری نظر سارے تیری نظر یہ ثابت ہے یہ عقیدہ ہے تو مان لانتی ہے جو شرک سب بس ان کا کہنا کہ یہ شرک ہے بکوار سب تار تار ہوگی بکوار سب ایسی پکے مارنے اے عمر اگر بیٹھا ادھر تو میرا بیٹھا وہ اٹھا لاؤ ایک ان سے بھی پہلے امام کی کتاب نکالتا ہوں جو امام بے حقیق سے بھی پہلے ہے اتنے تھلے سراح لال جلد پہ المنہاج فی شبل ایمان ایک جلد سرانیا ارلے سرانے نال اکو حوالہ مار دیا امام حلیمی ابو عبداللہ حلیمی المنہاج فی شبل ایمان اس میں وہ ایمان کے شوبے اور شاخے بتا رہے ہیں ایک شاخ میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان کی شاخ یہی ہے جو ہمارا کیتا ہے وہ ایمان کی شاخ ہے امار امام بے حقی بہت گسٹ جانتے ہو نا شعب المان والے انہوں نے جن کی اتباع میں شعب المان لکھی ہے پہلے ان سے شعب المان لکھی ہے امام ابو عبداللہ اللہ حلیمی نے وہ شافعی مذہب کے ہیں ان کی کتاب کا نام ہے الملحاج بھی شعب المان پھر ان کی شعب المان سے نقل اتاری اور حدیث کر کے حدیث سنع کے ساتھ نکل کر کے اپنی امام بحر نے شعب المان بنائی ہے تین جلدوں میں وہ کتاب ناچی کے پاس موجود ہے ایک جلد تیس کون سی دوسری جلد ہے جی دوسری جلد ہے میرے بھائی چار سو ستاون دے گ رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا اور واپس آنا چاہے وہ جو پھر حضور کی قبر کی طرف جائے دوبارہ حاضری دے ادھر سے جب واپس ہو ادھر جب پہنچے تو فرمایا سنو تعظیم تیری آپ کی ہے سے دل بھرا ہونا چاہیے موم تالیال موم سوجو موم تالیال کل من حل ہوں شاہل ہوں گویا حضور اس کے شاہد ہیں حاضر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں تو بلا پر اپنی بادشاہ سے اور سے ولا یقفا الح شہر حضور پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے کوئی چیز مخفی یہ افراد کرے کہ آقا پر کوئی چیز میری مخفی یہ امام ابو عبداللہ حلیمی کی الم الحاظ کی شعب عیمان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 آپ کے لیے غائب غائبی تھی سمجھ نہیں آیا آپ کے لیے غائب اور وہ چند حوالے میں ادھر سے سنا لیں ویسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو ثابت کرنے پر کلام کروں ہوئے ہوئے ہوئے وہاں بھی پر قیامت آ گئے اور بخاری مسلم ہی رہے تھے اور کدھر میں گئے صرف بخاری مسلم پر بات کر رہے ہیں حمد اللہ کے حمد اللہ جان جب آپ کے پہلے سنا تھی بات اب میں اس کے بعد یہاں بات سے پوچھتا ہوں انشاءاللہ کل بادل ہمارے دنوں اور میں صحابہ کان سے لے کر تربیت کے ساتھ محدثین بزرگان دین وہ شو نا آٹھویں دسویں صدی تک تعلیمات بزرگوں کے حوالے پیش کر کے ثابت کروں گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تو دربار گیا دوسرے بزرگوں کے درباروں پر اپنی حاجات کی قضاء کے لیے اور پورا کرنے کے لیے جاتے تھے اور ان درباروں کو قضاء حاجت اور دعا کی مقبولیت کا مقام سمجھتے ان شاء اللہ پھر پھر ادھر ادھر یہ ہوگا بس ایک حوالہ پیش کروں گا وہ رکھوں گا پھر اگلا پیش کروں گا بھائی یہی نام ہوگا پھر ثابت کر دوں گا کہ یہ سارے کے سارے سب مشرق ہیں لہذا نہ کسی کی حدیث وہاں بھی پیش کر سکتا ہے نہ کوئی بات پیش کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب مشرق پھر اور ایسے سب پھر صاحب جی بخاری کی گل کرے پیش کرنا سمجھ لگ